وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى في قول نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مشمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إنسان كي دنیا اور آخرت کی سعادت اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات اسی چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اللہ سبحان العالیٰ کے لیے خاص کر دے ایک انسان دنیا اور آخرت میں اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی میں اس کی نجات چھپی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جیے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جیے وہ پرہیزگار زندگی گزارے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو نہ توڑے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز کا ارتکاب نہ کرے وہ عبادت اور اطاعت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے پابند کر دے اگر یہ چیز انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کا حقدار بن جاتا ہے لیکن اگر یہی چیز انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ میں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی اور اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کی بنیاد رکھی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کی عمارت کی اینٹوں کی بنیاد اس طور پر رکھے جیسے خود اللہ تعالیٰ نے اس کو فکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور نوح علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی تھی اس دعوت کا تذکرہ کیا اس کے الفاظ ہمارے لیے قابل غور ہیں جو بات میں نے ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان مختصر سی آیات میں وہ تمام باتیں ذکر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا قومی انّی لکم ندیر مبین نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم انی لکم ندیر مبین میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں ایک واضح طور پر کھلے طور پر آنے والے برے انجام سے اللہ کی نافرمانی اور آزاد زندگی کے خلاف تم کو خبردار کرنے والا ہوں يا قوم ان لکھم ندیر المبین علیہ السلام نے کہا اے میری قوم انی لکھم ندیر المبین میں تمہارے لیے ایک کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہوں ایک کھلے طور پر واضح طور پر تم کو ڈراوا سنانے والا ہوں ان ابود اللہ و بات یہ ہے جس سے میں تم کو خبردار کر رہا ہوں ان اللہ تم اللہ کی عبادت کرو و تقو اور اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو تقوی والی زندگی گزارو وہ اپنے اور میری فرما برداری کرو وہ اپنے یہاں پر وہ اپنے کے طور پر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو اللہ کی عبادت کرو اللہ کو سجدہ کرو اللہ سے دعا کرو عن اب اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو و تقو اور اس سے ڈرتے کہ تم اس کی عبادت کرنے کے باوجود اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارو یہ نہیں کہ کچھ عبادتی امور کر لیے اور پھر اس کے بعد آزاد زندگی خواہشات کی پابند زندگی گزارنے لگے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید کا اخلاص توحید کا اختیار کرنا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا یہ دونوں چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے جو نو علیہ السلام کی دعوت میں تھی عبد اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو پرہیزگاری اختیار کرو وہ عطی اور میری اطاعت کرو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تب ہی ممکن ہے جب بندہ اللہ کی بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جاننے کا کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں سوائے رسول کے جو رسول بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اسی لیے نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ تین باتیں تھیں پہلی دو باتیں جڑی ہوئی ہیں اور دوسری بات جو عقی ہے جو تیسرے نمبر پر ہے یہ پہلی دو باتوں کے جاننے کا ذریعہ ہے نو علیہ السلام نے کہا اللہ و تقوی کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اسی سے ڈر کر زندگی گزارو اسی کا تقوی اختیار کرو اور نمبر دو وہ عقی اور تم میری فرما برداری کرو میرے تابع ہو جاؤ زندگی میں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کے لیے یہ بنیادی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن جائے اور دو اس کی ساری فرما برداری اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو وہ رسول کی مان کر زندگی گزارے نور علیہ السلام نے یہاں پر جب یہ باتیں بیان کی تو اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یاغفر لکم من ذنوبکم تم میری ہتعادت کرو گے اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے تقوا کے ساتھ یغفی القم من دنوبی کم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مفرت کر دے گا وہ یو عخر کم اور ایک مدت تک کے لیے تم کو اللہ تعالیٰ مہلت دے گا یعنی غلطیاں بھی تم سے ہوں گی آئندہ تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑے گا اگر تم اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اس کے تقوا اور نبی کی اطاعت کو لازم رکھو اس لیے کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ایک انسان غلطیوں پر اصرار کرے تو اللہ کا بڑا مجرم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلے جتنے گناہ ہوئے یغفی القم اندنوبی کو ان تمام گناہوں کی مقفرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اگر توحید اور اطاعت اختیار کرتے وہ اکثر أَجَلٍ الا اور ایک مدت تک کے یعنی قیامت تک کے موت تک کے یو تم کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دے گا پکڑ اور عذاب کو مؤخر کر دے گا جو تمہاری فی الوقت کی نافرمانی گناہ اور شرک اور اس طرح کی تمام برائیوں کی وجہ سے تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اگر تم اس وقت میں اللہ کی عبادت میں کو اختیار کرو توحید کو اختیار کرو نبی کی مان لو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کرے گا مسما اور ایک مقررہ اللہ تعالیٰ تم کو محلت دے گا جا اللہ اخر اللہ تعالیٰ کا وقت جب آ جاتا ہے اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے اللہ اخر وہ وقت مؤخر نہیں ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے پکڑ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی انسان بڑی سے بڑی طاقت اس فیصلے کو پھیر نہیں سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی پھیر نہیں سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک کہ انسان کو توبہ کے لیے اصلاح کے لیے مہلت دی رہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ محلت اور وہ وقت انسان ضائع کر دے اور اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار نہ کرے تو ایسے آدمی کو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اِنَّ اللہ اذا لو كنتم تعلمون کاش کہ تم نو کی آیت نمبر دو سے چار تک ہے ان آیات میں آپ دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی جو پہلے رسول تھے نوح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو دو بنیادی باتوں کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت گزاری اس کے ڈر کے ساتھ اور دو اللہ کے رسول نو علیہ السلام کی فرما برداری یہ زندگی کی دو بنیادیں ہیں ان دو بنیادوں کے بغیر ایک انسان کا دین صحیح نہیں ہو سکتا ہے وہ دو بنیادیں کیا ہیں عبادت اللہ کی اور اس عبادت میں رہبری رسول اللہ کی اگر یہ دو باتیں انسان کی زندگی میں آ جائیں جن کو ہم توحید اور اتباع کہیں یا توحید اور تائت رسول کہیں تو ان دو چیزوں کے زندگی میں آئے بغیر ایک انسان دنیا اور آثرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج کی اس گفتگو میں ہم اسی موضوع پر تفصیلی بات کریں گے اور اس میں اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے اختصار فوائد اس کی اہمیت اور اس کے راہ میں جو انحراف اس سے ہوتا ہے کہ ایک انسان توحید سے بھٹکتا ہے اتباع سے بھٹکتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے ان چیزوں پر بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کے لیے بھی یہی بات کی ہے پچھلی امت سب سے پہلی امت جس کی طرف رسول بھیجا گیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی یہ پہلے رسول تھے جو انسانیت کی طرف آئے تھے اگر یہ دعوت ان کی تھی تو یہ دعوت بدلی نہیں ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا کوئی نیا دین نہیں تھا اس کی بنیادیں وہی تھیں جو نوح علیہ السلام کی دعوت میں تھیں۔ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو تمام رسولوں کو ایک ہی دین دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ تعالی فرماتا ہے قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقذ بعضنا بعضا اربابا من دون فَإن تولوا نبی کتاب کتاب دعوت کے طور پر میں جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہیں تم بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے وہ دعوت کیا ہے وہ عقیدہ کیا ہے اللہ نابودا اللہ وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں ولا نشی کبھی ہی اور اللہ کے ساتھ ہم کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں بنابن بعضن ارباب مندون اللہ اور ہم اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا بیٹھے ف ان طول اے نبی اگر یہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں فقول شہدو ایمان والو فقول بے ان مسلمون تم اس بات کی اس بات کا اعلان کر دو فقول فقول بے ان مسلم تم سب ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں ابتدا ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا ہوئی سارے مسلمانوں سے اب غور کریں ابتدا میں کہا گیا قل اے نبی آپ کہیے لیکن آخیر میں کہا گیا فَإن اگر وہ نہیں مانتے ہیں تم سب کے سب اے ایمان والوں کہو کہ تم گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت میں آپ کے میں یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور وہی دعوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ صحابہ کی بھی تھی وہ سارے مسلمانوں کی بھی دعوت ہے وہی منہج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی سارے صحابہ کا تھا اسی راستے پر سارے صحابہ تھے اسی لیے ایک ہی دعوت اس امت کی ہے وہ سارے انسانیت کے لیے دعوت ہے وہ کیا ہے خصوصا اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کتاب اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مانا ہے اس آیت میں کیا تفصیلی باتیں ذکر ہوئی ہیں اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہی دو باتیں اور جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ اس میں بیان ہوئی ہیں لیکن دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا اہل کتاب خصوصاً یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کے حامل ہیں نو علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے وہ کتاب کے حامل قوم نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جن کے بیچ میں نبی آئے اور رسول آئے اور جو کتاب اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو توحید والا دین دار ثابت کرنے میں اپنا فخر اور شرف محسوس کرتے تھے ایسی قوم میں بھی بگاڑ آیا ایسی قوم میں بھی شرک سما گیا تو ایسی قوم کے پاس اہل کتاب کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین اور سید الانبیاء ہیں آپ کو بھیجا گیا اور آپ کو وہی دعوت دی گئی آپ کے ذریعے سے اہل کتاب کو وہی کلیمہ پڑھایا گیا وہی دعوت دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دی تھی کیا دعوت تھی آؤ اس ایک کلیمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہیں اللہ نمبر ایک کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں یہ اول گڑھا ہے جس میں انسان گرتا ہے ولا نشری کا بھی اور نہ یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک کریں یہ بھی نہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں اللہ نعبد ابودا اللہ بس ہم یہ اللہ ہی کی عبادت کریں نمبر دو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ کریں یہ بھی نہ کریں کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ بھی نہ کریں کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں ولاشری کا بھی شعیب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں یہاں ابتدائی طور پر جو بڑا فریب جو شیطان نے انسانیت کو دیا ہے اور جو بڑی مصیبت انسان کی رہی ہے جو عبادت کے سلسلے میں آئی وہ یہ کہ اللہ کی عبادت میں لوگوں نے شریک کیا پہلے حصے میں اس کو بیان کیا گیا اللہ نے ابودا اللہ لیکن دوسرا حصہ عام ہے ولا نشری کا بھی کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں یہاں پر یہ خاص عبادت کے ساتھ نہیں ہے یعنی صرف عبادت میں شریک نہ کریں نہیں اللہ کی عبادت میں بھی شریک نہ کریں اور اللہ تعالی کے اوساف میں بھی اللہ کی ربوبیت میں بھی کسی کو شریک نہ کریں تو یہاں پر ایک خاص حکم دینے کے بعد عبادت جو عام طور سے بگاڑ کا ذریعہ رہا ہے کی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یا اللہ کی عبادت کے بغیر دوسروں کی عبادت لوگ کرتے رہے اس کے بعد ایک عمومی خرابی کہ اللہ کے اوصاف اس کی ذات اس کی صفات اور اس کی عبادت میں لوگ شرک کرتے آئے ہیں ان تمام قسم کے شرکوں کے سلسلے میں ایک ساتھ ایک ہی لفظ میں بتایا گیا کہ ولا نشری کا بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز میں کسی چیز کو شریک نہ کریں ولا نشری کا بھی نہ عبادت میں نہ ربوبیت میں نہ اوصاف میں نہ اسما میں نہ صفاق میں ولاقہ بگونا بہ ادن ارباب مندون <اللہ> ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت اور اس کے اوصاف میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ ہی کی عبادت کریں پہلا حکم یہ تھا جو کہ آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا و تکوہ میں یہ آگیا ولا ولاقہ بہ ابونا با ادن ارباب مندون <اللہ> اور دوسرا حکم جو ہے وہ اطون کے خلاف ہے ولاق بےدون بےآبن ارباب اللہ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کریں شرک نہ کریں دوسرا یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ بنا دیں اللہ کے سوا ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں یہ بھی ہمارے درمیان مسترک کیسے ہوتا ہے اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا ایک انسان کیسے کسی اور کو اپنا رب بنا لیتا ہے فَإِن طلو فَقُولُ اش حد مُسْلِمُونَ اور اگر آپ کے اس کہنے کے باوجود آپ کے واضح طور پر دعوت پہنچانے کے باوجود اگر وہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں فَقُولُ اش حدو مُسْلِمُونَ مسلم آپ اس آپ اس بات کو کہہ دو صحابہ تم سب کے سب اے ایمان والو تم سب کہہ دو اش حدو بنّا تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں ہم تو اس بات کو مانتے ہیں تم کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا ہم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے تم نے اس کو نہیں مانا تم نے اس کی خلاف ورزی کی لیکن تم اب ہمارے گواہ رہنا کہ ہم نے تم کو دعوت پہنچا دی تھی اور ہم اس بات کو مانتے ہیں تمہاری طرح اس کے خلاف جیتے نہیں ہیں فقور مسلم پہلے دعوت اس کے بعد انہیں کو گواہ بنا دیا کہ تم گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں تم نہ مانو یا نہ مانو ان طلو اگر وہ پیٹ پھیر دے تو تم یہ کہو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس حکم کے ماننے والے ہیں سورہ عال عمران کی آیت نمبر 64 ہے تو یہاں پر ان دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے رسول کی اور آخری رسول کی وہی دعوت تھی پہلی جو آیت میں نے ذکر کی یہ اس بات کے انداز میں تھی اور دوسری جو آیتیں میں نے سورہ عال عمران کی ذکر کی ان آیتوں میں منفی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اور لوگوں کی گمراہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس انداز میں وہی بات دہرائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو کسی چیز میں شریک نہ کریں پہلی چیز اور دوسرا یہ کہ ہم شریعت کے ماخذ کے اعتبار سے دین کے لینے کے اعتبار سے کسی اور کو وہ مقام نہ دیں جو اللہ کا مقام ہے جو اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ انسان کو جسمانی قضاء اور تمام اس کی حاجات عطا کرتا ہے انسان کی حاجتوں کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کیا انسان کی حاجتیں صرف کھانا پینا غذا لباس گھر اور اس طرح کی چیزیں ہیں انسان کی حاجات وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کو دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے اس کی اس کو ضرورت پڑتی ہے دنیا میں اس کے کھانے پینے لباس وغیرہ کا معاملہ بھی ہے لیکن اس سے بڑی حاجت انسان کی یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنے مقصد کو اور اپنی منزل کو متعین کرے اپنی زندگی کے جینے کا طریقہ اور اس کی زندگی کا مقصد وہ پائے اللہ کے سوا کوئی انسان کو نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کو کس وجہ سے پیدا کیا گیا اس کی منزل کیا ہے اور اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے اور اس راستے میں کیا دشواریاں ہیں اس کے نفس کے کیا مسائل ہیں راستے کے کی کیا مسائل ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے اور اس میں غلطی ہو جانے پر پھر سے رجوع کا راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو انسان کو یہ ساری رہبری دے سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انل ہدا ہمارے ذمے ہے ہدایت کا دینا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اللہ کی ہدایت جو اللہ کی کتاب کی شکل میں اور نبوی پیغام کی شکل میں انسان کو ملتی ہے اگر اس کا بدل انسان کسی اور کو بنا لے حلال و حرام حق و باطل کے سلسلے میں اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف رجوع کرے کسی اور کو اپنے لیے حکم بنا لے فیصلہ بنا لے تو ایسا انسان اللہ کا حق جو ہدایت دینے کا رہبری دینے کا گائیڈنس دینے کا ہے وہ کسی اور کو دیے ہوئے ہے اور اللہ جیسے کھانا دینے میں رب ہے ویسے ہدایت دینے کے اعتبار سے بھی رب ہے انسان کی حاجت کھانے سے زیادہ ہدایت کی ہے رہبری کی ہے کتاب کی ہے دین کی ہے اللہ تعالیٰ دین دیتا ہے اللہ رب ہے اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے اعتبار سے اللہ تعالی دین دیتا ہے اب دین لینے کے لیے وہ اللہ کی بجائے کسی اور کو سورس آف نالج کسی اور کو ماخذ اور فیصلہ بنا لے کہ یہی جو بتائے وہ حلال یہی جو بتائے وہ حرام ان کی بات آخری فیصلہ ہوگی اگر اللہ کے سوا یا اللہ نے جس کو فیصل بنایا اس کے سوا کسی اور کو فیصل بناتا ہے تو ایسا انسان ایسا انسان اس کو اس شخصیت کو اس اس شخصیت ذریعے کو اس ماخذ کو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ اس کا اپنا نفس یا اس اس کی اپنی عقل ہو وہ اس کو اپنا رب بنا لیتا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے آگے چل کر ہم آپ اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے جب وہ حدیث آئے گی جو ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں توحید کی اہمیت کیا ہے اور توحید سے انحراف اور شرک کے اسباب کیا ہیں سب سے پہلے आइए देखते ہیں توحید کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کنتُ رَذِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ یُقَالُ لَهُ عُفَیْرٌ ایک مرتبہ کا ذکر ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا جس کا نام غفیر تھا فقال یا معاذ آپ نے کہا اے حل تدری حق اللہ علی عبادی وما حق علی اللہ اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور اس کے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کیا تو یہ بات جانتا ہے کل تو اللہ اعلم میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ ادب تھا جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے سمجھتے تھے کہ آپ کا مقصد پوچھنے کا حصول علم نہیں ہے بلکہ تعلیم کا ارادہ آپ کا ہے کل تو اللہ رسول میں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یقینا اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں ان ولا اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں وحق اللہ يعذب من لا اور اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے کسی بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو یا رسول اللہ افلاشر میں نے ادب سے پوچھا میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے کی رسول کیا یہ خبر یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ دے دوں اور اللہ تبشر آپ نے فرمایا ان کو یہ خوشخبری مت سنانا اللہ تو بشرحم فیت ان کو یہ خوشخبری مت سنانا ورنہ وہ اسی پر تکیا کر لیں گے اسی پر ٹیک لگا لیں گے اسی پر بھروسہ اور اعتماد کر کے عمل میں کمزور پڑ جائیں گے اس حدیث کو امام الباری نے الجہاد و شیر میں اور امام مسلم نے کتاب المان میں ذکر کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محض اللہ کی عبادت کر لینا یہ انسان کے وجود کا مقصد نہیں ہے اور یہ وہ حق نہیں ہے جو اللہ نے بندوں پر لازم کیا ہے اللہ کی بھی عبادت کر لینا یا اللہ کی کچھ عبادتوں کو کر لینا کر گزرنا کیا یہ مقصد ہے نہیں بلکہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس عبادت کی کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بندوں پر آیت کی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں اور اللہ کی بندگی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں نہ کسی کو اللہ کے شریک ہونے کا مقام دیں نہ کسی عبادت میں کسی طور پر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں نہ اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے کہ ایک کی بجائے دو اللہ مانے جائیں یا ایک معبود اور تسلیم کیا جائے نئی اس اعتبار سے کہ اللہ کی اولاد مانی جائے نئی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت میں چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ سجدہ ہو چاہے وہ نظر ہو چاہے وہ کسی اور قسم کی عبادت ہو کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اوصاف میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے کہ اللہ جیسے دور سے کہیں سے اللہ کو پکارو اللہ سنتا ہے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ ہم اس کو پکاریں گے ہمارے مسائل میں وہ ہماری پکار کو سن کے ہماری مدد کرتا ہے یہ اللہ کے اوصاف میں کسی اور کو شریک کرنا ہے کہ اللہ تعالی جس طرح سے اندھیرے اجالے میں سمندروں میں پہاڑوں پر ریگستان میں گھر کے اندھیرے میں کسی پکارنے والے کی چپ کی پکار کو بھی سنتا ہے اگر کسی اور کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس طرح سے پکارنے پر وہ بھی سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اوصاف میں اس نے اس کو اس کے ساتھ شریک کر دیا یہ بندے کی بندے کے ایمان کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس طرح کا مقام دے یہ اس کے ایمان کی بربادی کا وقت ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے اللہ کا حق کیا ہے حق اللہ علی عباد جو آپ نے پوچھا آپ نے خود تعلیم دی آپ نے کہا فاً حق اللہ آل عباد اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بدو والا یو شری کو بھی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور دوسرا یہ کہ بندوں کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں یہاں پر دائمی عذاب کی نفی ہے یعنی جہنم میں خلود کی نفی ہے دخول کی نفی نہیں ہے یعنی کوئی آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جو شرک نہیں کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی شرک نہ کرتا ہو باقی گناہ کر لے باقی گناہ کر لے جہنم میں نہیں جائے گا یہ مطلب نہیں اس لیے ترمیزی میں خود حدیث موجود ہے کہ توحید والے بھی جہنم میں گناہ کی وجہ سے جائیں گے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ توحید کی اہمیت دین میں کیا ہے توحید کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے یعنی کوئی بندہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور توحید نہیں اختیار کرتا ہے چاہے کسی ایک ہی عبادت میں ہو تو ایسے آدمی نے اللہ کا حق جو اس پر تھا اس کو ادا نہیں کیا بلکہ ضائع کر دیا اور جو بندہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا حق نہیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کچھ پانے کا حق وہ کھو دیتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں توحید کو سب سے اونچا مقام دے دین کے تمام ارکان میں معاملات میں دین کی تمام چیزوں میں سب سے پہلا رکن کیا ہے سب سے اہم رکن کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو سب سے اونچا مقام دے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ ہی کو اپنا رب اور اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کی عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ اللہ ہی کا عبادت گزار بن کے جئے تو پھر ایک بندہ کیوں اللہ کی عبادت سے انحراف کرتا ہے کیوں وہ شرط میں چلا جاتا ہے وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی کا عقیدہ اس کی عبادات برباد اور خراب ہو جاتی ہے ان میں بہت سارے اسباب ہیں لیکن اختصاراً ہم یہاں پر دو بڑے اسباب کا ذکر کریں گے دو بڑے سبب ہم یہاں پر ذکر کریں گے پہلا سبب اس میں جو بہت ہی بڑا سبب ہے وہ صالحین کی تعظیم ہے وہ صالحین کی تعظیم ہے انسانیت ہمیشہ سے دیندار لوگوں کی چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں چاہے وہ نبی ہوں ان کی تعظیم کرتی آئی ہے اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ فی نفسی ہی یہ مطلوب ہے کہ ایک انسان نیک لوگوں کی عزت کرے احترام کرے ان کی تعظیم کرے خصوصاً انبیاء اور اولیا کا معاملہ ہے تو جن کی زندگی میں ایمان اور تقوا کمال درجے میں موجود ہو یہ اللہ کے نزدیک بھی قابل اکرام ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اور خصوصاً اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ ان کا اکرام اور احترام کریں اولیا کی تعظیم غلط نہیں ہے بلکہ اولیا کی تعظیم لازم ہے ہم اولیاء کا انکار نہیں کرتے ہیں نہ ہم اولیا کے خلاف کچھ کہتے ہیں جو آدمی اولیا کے بارے میں کچھ غلط بات کرتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اور ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا وعدہ ہے من علی ولی فقط اعظم تو بلحر یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو امام البخاری نے سیل البخاری میں ذکر کیا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اولیا کو نہیں مانتے اولیا کو ماننا ایک الگ چیز ہے لیکن اولیا کو اولیا ماننا صحیح ہے اولیا کو اللہ ماننا یا اللہ کی طرح ماننا یا اللہ کے حقوق میں اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنا یہ, یہ بد دینی ہے یہ دین کے خلاف ہے جس سے نہ اللہ تعالی راضی ہے اور نہ اللہ کے اولیاء کبھی راضی ہوں گے یہ پہلا سبب ہے جو ان شراب کا ہوتا ہے توحید میں کہ جو مقام اور جو مرتبہ اور جو بلندی صرف اللہ کے لائق ہے اللہ کو ذیبہ ہے وہ اللہ کے بندوں کو بھی دی جانے لگے وہ اوثاف جو اللہ کے ہیں وہ خصوصیات جو صرف اللہ کے لیے ہیں ایک انسان اپنی جہالت میں محبت اور تعظیم کی بنیاد پر وہ مقام جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے بندوں کو دینے لگے بعض اوقات کرامات کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے دعاؤں کے پورا ہونے کی وجہ سے بعض بندوں کے لوگ تعظیم کرنے لگتے ہیں اس قدر تعظیم کرنے لگتے ہیں کہ ان کی دعا کے پورا ہونے کی وجہ سے وہ انہیں کو کائنات میں متصرف ماننے لگتے ہیں کہ ان کے بولنے سے ہوتا ہے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کچھ کرامات کو ظاہر کرتا ہے ہم اولیاء کے ہاتھوں پر اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے عجیب و غریب باتوں کے ہونے کے ممکن نہیں ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر کرتا ہے اس کے حق میں کوئی ایسی نصرت کا فیصلہ کرتا ہے جو عام قواعد سے بالا ہوتی ہے عام قواعد سے اونچی چیز ہوتی ہے وہ کائنات کے فطرت کے نظام کو جو اللہ نے قائم کیا ہے اس سے اونچی ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے بعض اوقات ایسا ہونے لگتا ہے کہ لوگ ان کو اللہ کے برابر یا اللہ کی طرح کائنات میں متصرف جو چاہیں کرنے والے ماننے لگتے ہیں یہ مصیبت پیش آئی یہ مصیبت پیش آئی نصارہ کے ساتھ میں کیونکہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایسی مدد فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا اللہ کے حکم سے اس کو عیسیٰ علیہ السلام آنکھ والا کر دیتے اور اس طرح سے بیماروں کو بہت سی بڑی بڑی بیماریاں جن کو ہوتی تھی اللہ کے حکم سے ان کو اچھا کر دیتے تھے یہ چیزیں لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ذہن میں اللہ کی طرف سے دوری اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک یا خود اللہ ماننے کا مزاج بن گیا کرامات کو دیکھ کر معجزات کو دیکھ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک بنا دیا اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا لا کما ابرتی نسار مریم تم مجھ کو تاریخ میں ایسا بڑا مت جیسا کہ نسارا نے ابن مریم کو بڑھایا تم میری تاریخ میں ایسا مت کرو تم میری تاریخ میں ایسے اونچے الفاظ مت بیان کرو تم میری تاریخ میں حدوں کو اس طرح سے پار مت کرو جیسے نسارا نے عیسائیوں نے عیسا ابن مریم کے بارے میں کیا فَإنَّمَا أَنَ عَبْدُ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ اس لیے کہ میں تو بس ایک اللہ کا بندہ ہوں میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں تو تم میرے بارے میں اگر تعریف کے الفاظ کہو بھی تو کہو عبد اللہ اللہ کے بندے اور وہ ہو اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذاتی اعتبار سے دو اعتبار سے اب یہ مزید میں تفصیل اس کی ذکر کروں کافی وقت ہوگا دو اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ایک انفرادی تخلیقی وجود کے اعتبار سے اور دوسرا آپ کی آپ کے منصب کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری کے اعتبار سے ایک ذمہ داری ذاتی اور ایک ذمہ داری مخلوق کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام انسانوں کے جیسے دوسرے انسان اللہ کے بندے ہیں آپ بھی اللہ کے بندے تھے آپ بندے سے زیادہ رب یا معبود نہیں تھے اسی لیے آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جنسا تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا آپ اللہ کے بندے تھے آپ کا مقصد تخلیق کا یہ تھا کہ آپ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں آپ کامل درجے میں اس مقصد کو پورا کرنے والے تھے اسی لیے آپ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور آپ کو لقب ملا عبد اللہ اسی لیے کئی مقامات پر جہاں پر آپ کا شرف ذکر کیا گیا جیسے میراج کا واقعہ ہے قرآن کے جواب پیش کرنے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے چیلنج ہے یا اسی طرح سے اللہ کی نصرت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا ہے تو آپ اللہ کے بندے تھے اس اعتبار سے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا آپ نے کمال درجے میں اس کو پیدا کیا، پورا کیا اس لیے آپ نے کہا تھا افلا وحبنا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جیوں تو آپ نے خود اپنے آپ کو عبد کہا اور دوسری ذمہ داری آپ کی تھی جو آپ کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے اور مقصد تخلیق کے اعتبار سے نہیں تھی بلکہ آپ کی نسبت بندوں کی طرف تھی جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی وہ رسالت کی ذمہ داری تھی کہ ایک طرف آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام اور اللہ کی عبادت گزاری کا اختیار کرنے والا بننا تھا دوسری طرف آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو دیا گیا وہ آپ بندوں تک پہنچا دیں یہ دو اعتبار سے آپ کا شرف ہے ان دو اعتبار سے آپ کا شرف تھا کہ آپ انفرادی سطح پر اللہ کے کامل بندے تھے اور انسانی سطح پر مقصد کی سطح پر آپ اللہ کے بہترین رسول تھے یہ شرف کی چیز ہے بعض اوقات ہم رسول رسول کہتے ہوئے اس کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں بہت سارے لوگوں کو رسول سے بڑھا کے اللہ کا بندہ اس سے بڑھا کے ایسا کوئی مقام دینے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ کی برابری والا ہو اور اس سے بھی اونچا ہو یہ یہ ہر طرح سے ممنوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں ان کو حد سے بڑا دیا اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی بنا دیا ایسا میری تعریف مت کر فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں عبد عَبْدُ الل تو میرے بارے میں اگر کچھ کہو میری شان میں اگر کچھ کہنا چاہو تو مجھ کو ان دو بنیادوں کے طور پر ان دو باتوں کی بنیادوں کی اوپر مجھ کو میری تعریف کرو دو بنیادیں کیا ہیں عبد اللہ و رسول ایک تعریف آپ کی ذاتی بندگی کے اعتبار سے ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کے اعتبار سے کیسے اللہ کے فرم بردار تھے آپ کس طرح سے اللہ کے عبادت گزار بندے تھے آپ کس طرح سے اللہ سے محبت کرنے والے اور ڈرنے والے تھے ایک نسبت آپ کی اللہ سے ہے عبداللہ اس اعتبار سے آپ کی تعریف کی جائے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی تعریف کی جائے دوسری نسبت رسالت کی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو حق کا پیغام سناتے تھے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود ان کی بدسلوکی کے باوجود آپ ان کی خیر قاہی میں اللہ کے پیغام کو امانت داری اور ترہم کے ساتھ ان تک پہنچانے والے تھے یہ آپ کا منصب تھا آپ کی رسالت تھی ان دو بنیادوں پر آپ کی تعریف کی جائے نہ یہ کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کہ اللہ کے برابر کر دیا کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش سے نیچے آیا ہے تو مصطفیٰ کی صورت میں اور اس کے روپ میں اور بھیس میں آیا ہے یہ شرک ہے یہ اللہ کے ساتھ میں شرک ہے یہ اپنی زبان کو اس طور پر خراب کرنا ہے کہ آدمی صرف زبان کو خراب نہیں کرتا ہے اپنے عقیدے دوسرے کے عقیدے اور اپنی آخرت سب کو خراب کرتا ہے تو یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریف سے منع کیا ہے یہ تعریف میں اور تعظیم میں غلو ہے جو انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے یہ عقیدے کا غلو ہے یہ عقیدے کا شرک ہے جو تعظیم میں حد سے بڑھ جائے اور بندوں کو اللہ کے برابر کر دینا یہ عام طور سے عقیدے اور تعریف اور کلام میں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں عملی شکل میں پریکٹیکل لائف میں عبادتی امور میں آدمی کیسے شرک کرتا ہے دوسری مثال اس کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے ان ن من کا نہ قبل کم کا نو تخدو نمبیا اہم مساجد القبور مساجد انہا کم ذلك امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو رواج کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمن کا نہ قبل تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تقدون قبوری مساجد ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے عبادت کی جگہ سجدے کی جگہ بنا لیتے تھے الا فلا القبور مساجد خبردار تم ہرگز قبروں کو مسجدیں نہ بنا لینا انی عن کو میں تم کو اس سے منع کر رہا میں تم کو اس سے منع کر رہا کتنے ماض الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پچھلی قوموں کی گمراہی اسی سے آئی کہ عملی سطح پر انہوں نے عبادتی امور میں قبر پرستی شروع کر دی قبروں کی تعظیم کا حد سے بڑھ جانا اور اولیاء کی زندگی کے بعد ان کی وفات ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں کو اسی طرح سے پوجنا اسی طرح سے ان کی تعظیم کرنا جیسے زندگی میں کیا کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی قبروں کی تعظیم کرنا اور ان کی قبروں کی تعظیم کے لیے عجمی طریقہ اختیار کرنا اور عبادتی امور کو ان قبروں کے ساتھ جوڑ دینا بلکہ ان کو اپنے لیے سجا گاہ بنا لینا ان قبروں پر جا کر سجدے کرنا اور ان قبروں کو اپنے لیے قبلہ بنا لینا اس طرح کی امور کرنے سے پچھلی قومیں میں گمراہ ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خبردار تم قبروں کو مساجد نہ بنانا سجدگاہ نہ بنانا سجدے کی جگہ نہ بنانا انی انہاکم عن ذالک میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں افسوس کی بات ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہتے رہے بلکہ آخری وقت میں آپ نے اس کی شدت کا اس طرح اظہار کیا کہ آپ نے کہا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتقاد قبور مساجد یہ کون لوگ تھے اور ان کے اس عمل کی حیثیت کیا ہے کیا بس ایسی محبت میں منع کر رہے ہیں ایسی کراہت سے منع کر رہے ہیں یہ منع کرنا اس کی انٹینسٹی کیا ہے اس کی شدت کیا ہے یہ کتنا برا ہے اور کتنا ناپسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علیہ ونسار اللہ کی لانت ہو اللہ کی لعنت ہو یہود پر انہوں نے مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا اس حدیث سے پچھلی حدیث سے دو باتیں واضح ہوئی ایک یہ کہ وہ کون تھے جنہوں نے ایسا کیا یہود انصارہ یہود نصارہ یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ کے نبیوں کی طرف سے کتابیں ملی اللہ کے رسولوں نے ان کو اللہ کی کتاب اللہ کا کلام سنایا اور کتاب کی شکل میں اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے لیکن اس کے باوجود وہ قبر پرستی میں مبتلا ہوئے معلوم ہوا کہ حامل کتاب قوم بھی قبر پرستی میں مبتلا ہو سکتی ہے اور آپ نے اس شدت سے اس کو منع کیا منع کرنے کا اونچا درجہ جہنم کی وعید یا لانت ہوتی ہے دیکھیں ہر چیز جو منع ہے اس پر جہنم کی وعید اور لانت نہیں ہوتی ہے بعض اوقات منع کی ہوئی چیز ہلکی بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کے طور پر کسی چیز کو نہ کرو تو بہتر اس طرح بھی کہتے ہیں اس جیسے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا اگرچہ آپ نے اس کو منع کیا لیکن یہ منع کرنا حرام درجے میں نہیں تھا آپ نے بس ایسی کہ آگے نہ کرو تو بہتر تو اس منع کو اس طرح سے ہم جمع ہیں تو بعض اوقات ایک منع چیز وہ ہوتی ہے کہ جو کراہت کے درجے میں ہوتی ہے حرام نہیں ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی چیز منع حرام ہوتی ہے لیکن ہر حرام پر آپ کو لانت نہیں ملے گی لانت کرنا کتنی سخت بات ہے معلوم ہوا کہ اتنی سخت بات ہے کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے اس آدمی پر لانت کی جو نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے سجا گاہ بنا لی کیا ہے لانت یہود و نصارہ کے ساتھ خاص ہے یہ لانت کس وجہ سے کی گئی یہ لانت ایک عمل کی وجہ سے کی گئی تو جو لانت عمل کی وجہ سے خاص ہے اس کو قوم کے ساتھ خاص کرنا حدیث سے حدیث کی لا اور اس کی کم فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لعنت کی وہ یہود و نصارہ کے یہود و نصارہ ہونے کی وجہ سے نہیں کی بلکہ یہاں پر آپ نے یہ لانت کس وجہ سے کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے سداگاہ بنا لیا اس کو لانت کو عمل کے ساتھ جوڑا جائے گا نہ کہ قوم کے ساتھ قوم پہ لانت ہونا عمل کی وجہ سے تھی تو کیا آج مسلمان ایسا کرے تو کیا وہ اسلحانت کا حقدار نہیں ہوگا یقیناً وہ اسلانت کا حقدار ہوگا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر لانت کی ہے ایسی کئی حدیثیں ہیں جن میں جیسے مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورما اللّہ مد علی غیر اللہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کی لانت ہو اس پر جو اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے ذبا کرے کیا آج قبروں پر یہ نہیں ہوتا ہے کیا قبر والوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اپنے لیے وسیلہ اور شفاعت کا ذریعہ بناتے ہوئے کیا ان کی قبروں پر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی قربانی نہیں کی جاتی ہے آج مسلمانوں میں معروف ہے آج مسلمانوں میں یہ چیز معروف ہے قبروں پر جا کر چادریں چڑھا کر ان کو سدے کیے جاتے ہیں اور وہاں پر نظر نیات کی جاتی ہے آج جو ہے قبر پرستی مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اس سے ڈر رہے تھے آخری سانسوں میں آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ پچھلی قوم میں جو برائی آئی ہے یہ اس قوم میں بھی آئے گی ان کے پاس بھی کتاب تھی کتاب ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے کتاب والی قوم کو شیطان اس چیز میں مبتلا کرتا ہے میری امت کو بھی کتاب ملی ہے شیطان یقیناً جو پچھلوں کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بھی کرے گا جو پچھڑوں کے ساتھ شیطان نے کیا ہے ان کے ساتھ بھی کرے گا تو یہ جو چیز ہے یہ پہلی وجہ ہے صالحین کی تعظیم میں قلاً و اعتقاد و غلو قول کا گلو کیا ہے تعریف میں بڑا چڑھا کے پیش کرنا عمل کا گلو کیا ہے جو عام عام شکل آج مسلمانوں میں ہے عمل میں غلو یہ ہے کہ ایک آدمی وہ عمل جو اللہ کے لیے تھا قبر پرستی میں مبتلا ہو کر بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کرنے لگے توحید سے انحراف اور شرک کی طرف جانا اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی اولیاء اللہ کی تعظیم غیر اسلامی طریقے سے کی جائے خصوصاً ان کی وفات کے بعد نمبر دو دوسرا سبب جو شرک کا ہے توحید سے دور ہونے کا ہے وہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے بہت سارے لوگ شرک اعمال کرتے ہیں درگاہوں پہ جا کے سدے کرتے ہیں اور قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی گیارہویں کر رہا ہے کوئی امام جعفر صادق کے نام کی کنڈے کر رہا ہے اور کوئی کچھ اور کر رہا ہے بہت سارے مسلمان بہت سارے اعمال جو شرکیہ عمل ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں زندگی بھر کرتے رہتے ہیں کبھی سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسلام میں اس کے لیے کچھ بنیاد ہے یا نہیں ہے قرآن و سنت میں اس کے لیے کچھ بنیاد ہے یا نہیں ہے کیا وجہ ہوتی ہے کہاں سے وہ یہ سیکھ لیتے ہیں ایک بہت بڑی وجہ اس چیز کی یہ ہے کہ باپ دادا جو کرتے آئے لوگ عام طور سے اسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں باپ دادا کی اندھی تقلید ایک بہت بڑا سبب ہے شرکیات میں مبتلا ہونے کا آپ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے ہیں اور ملت ابی اللہ نے کہا تو عرب کے جو والد ہیں عام طور سے جو عرب ہیں ان کے جو باب ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب تو ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صورت الانبیاء آیت نمبر اکیاون سے چون تک اختصار میں ذکر کر رہا ہوں پورا واقعہ نہیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو قوم کے جواب کو اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اور قوم کا جواب کیا تھا اس کو ذکر کیا ہے ولقد آتعین ابراہیم عرشد من قبل وکنا بہ عالمین اس سے پہلے ہم ولقد آتعی نہ ابراہیم من قبل اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی ہے اے نبی ایسا نہیں کہ پہلے آپ ہی ہو کہ آپ کو دین دیا جا رہا ہے نہیں بلکہ توحید اور اس طرح کے جتنے بھی احکام اللہ کے ہیں اللہ کی رہبری آسمانی رہبری ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی جا چکی ہے ولقد اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ان کی رشد ہدایت دی جا چکی ہے وَكُنَّا بِهِ بھی اور اس کو ہم اچھی طرح جانتے تھے ابقال علی ابی ہی و قومی تماثیر اللطی ان تم للہ آکی <عَكِفُون> پھول ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا مادہ تماثیر الطی ان تم لہا آکی <عَكِفُون> یہ کیا بت ہیں جن کو تم مجاویر بنے بیٹھے ہو آفا کسی چیز کو پکڑے رہنا اس کے آس پاس ہمیشہ رہنا اس کو کہتے ہیں اسی پر سے احتکاف ہے کہ مسجد میں ایک جگہ پکڑے رہنا اس کو احتکاف کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجاور ایسی کرتا ہے مجاور کیا کرتا ہے مجاور قبر کو پکڑے رہتا ہے اور بتوں کا جو پوجنے والا ہے جو ڈوٹی ہوتا ہے وہ اسی بت کو پکڑے رہتا ہے اسی کے آس پاس گھومتا پھرتا رہتا ہے اب ابی و ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما بھی تماکیل تم لہا پھول یہ کیا بت ہیں کہ جن کو جن کے تم ان تم لہا جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو جس کو تھام جس کے ارد گرد تم جمے رہتے ہو کالو وجد عابدین ان کا جواب کیا تھا کوئی بہت بڑی علمی بات نہیں بیان کی کوئی آسمانی دلیل انہوں نے ذکر نہیں کی انہوں نے کیا کہا سعد الفاظ میں کہا ان کے دین کی بنیاد انہوں نے ذکر کی کالو وجدنا نہ آبا ان لہ عابن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتا پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تو ان کی پریکٹس یہی تھی ان کا طریقہ یہی تھا ان کا معمول یہی تھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے جب ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ہاں جمے رہو بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کال القد کن تم ان تم و آبا اکم فی اللہ علیہ کال تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب فیبولہ علی مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی گمراہ چھے. یعنی باپ دادا کی بنیاد پر ایک آدمی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرتا ہے یہ دلیل نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو آپ کہیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں باپ دادا کرتے ہیں ایسے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے گویا کہ باپ دادا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہوں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی مسئلہ تھا جو باپ دادا نے کیا ہم کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل ان کے سامنے پیش کیے تو بجائے ان کے دلائل میں غور کرنے اور ان کی بات کو قبول کرنے کی وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قدر دشمن ہو گئے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کا جواب آپ غور کریں اس پر لقد کن تم ان تم آبا تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب کھلی گمراہی میں پڑے تھے باپ دادا کا باپ دادا ہونا ان کو دلیل نہیں بناتا ہے ہم سے پہلے ان کا گزرنا ان کو اتارٹی نہیں بناتا ہے پرانے ہونے سے اولڈ از گولڈ کا قائدہ باپ دادا پر نہیں آتا ہے بلکہ حقائق دلائل یہی چیز ہیں جو کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرتے ہیں اور وہ دلائل یہ نہیں کہ اکلی دلائل ہوں وہ دلائل یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے دلائل ہوں دلیل کیا ہوتی ہے انسان کے خالق اور انسان کے معبود کی طرف سے بھیجی ہوئی دلیل ہی معتبر ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے دلیل ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اللہ کے بندے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اللہ کی بندگی سکھانے والے تھے اس لیے ایک انسان کے لیے آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ باپ دادا کو ایک کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اور بچپن سے اسی کو سیکھ لیتا ہے اور کبھی اس پر غور نہیں کرتا ہے کبھی تھوڑا وقت نکال کے اس پر سوچتا نہیں ہے کبھی رک کے دیکھتا نہیں کہ جو کر رہا ہوں جسے راستے پر جا رہا ہوں صحیح کہ غلط ہے تو یہ بہت بڑے اسباب ہیں جو دو بڑے اسباب ہیں جو آدمی کو توحید سے پھیر کے شرک کی طرف لے جاتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اہل علم اہل علم حضرات لوگوں کو واضح الفاظ میں بتائیں کہ کیا شرک ہے کیا شرک نہیں ہے لوگ نہیں جانتے ہیں لوگ کسی بھی چیز کو شرک سمجھ لیتے ہیں کسی چیز کو شرک نہیں سمجھتے ہیں شرک کی تعریف شرک کی ڈیفینیشن شرک کی تقسیم کیا شرک ہے کیا نہیں ہے یہ کوئی آدمی اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے نبو علم کی ضرورت ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ چیز سکھاتے تھے جب بھی صحابہ عقیدے میں کہیں نہ جاننے کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں ان کو سمجھاتے کہ دیکھو تم نے جو کیا یہ شرک ہے اور یہ کس ترجے کا شرک ہے اور اس کی کیا برائی ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کو وضاحت کے ساتھ میں حقائق کی تعلیم دیتے تھے ابو واقع اللہ صحابی ہیں کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ للمشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنین سے ہنین کی طرف نکلے تو آپ ایک پیڑ کے پاس پہنچے ایک پیڑ سے آپ کا گزر ہوا جو مشرقین کا طے کیا ہوا پیڑ تھا وہ پیڑ مشرقین کا پیڑ تھا خاص پیڑ تھا یقال ذات ذات اس پیڑ کو یوکالوات کہا جاتا تھا اس پیڑ کا ایک نام تھا اور وہ نام کیا تھا یو القن علیہ ہوں صحابی کہتے ہیں کہ مشرقین اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے ٹنگاتے تھے کیوں ٹنگاتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ اس پر ہمارے ہتھیار اگر ہم لٹکاتے ہیں تو ان میں پاور آتا ہے ان میں پاور آتا ہے اور ہماری جنگ میں ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے یہ غالب آنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ چارجنگ کے لیے اس پہ لٹکاتے تھے فقال یا رسول اللہ صحابہ نے دیکھ کے کہا کہ ان کا تو پیڑ ہے اس پہ اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں اس میں سے پاور لیتے ہیں اب یہ صحابہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے فقالوا یا رسول اللہ کمال کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا ذات و انوات بنا کے دیجئے ہمارے لیے بھی ایسا ایک ذات و انوات طے کر دیجئے کما لحم ذات و انواط جیسا کہ ان لوگوں کے پاس ایک ذات بہت بڑی مصیبت ہے جو مسلمانوں کے لیے پیش آتی ہے پچھلی بات میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو گمراہی کے اسباب ہیں ان میں کیا سبب ہے باپ دادا کی اندھی تکلیف بعض اوقات باپ دادا سے بڑھ کر یہ دوسری قوموں کے اندھی تکلیف بن جاتی ہے کہ ایک آدمی دوسری قوموں میں دیکھتا ہے کہ ارے ان کے پاس یہ ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے پاس بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ توحید کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے اور قرآن سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے ان کے پاس ہم کو بھی چاہیے تاکہ ہمارے پاس بھی وہ چیز رہے کم الحمد انوات اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ایسا ذات و انوات مقرر کر دیجئے جیسا ان کے پاس ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زبان سے الفاظ سنے ان کا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ سبحان اللہ تعجب پر کہتے ہیں افسوس پر کہتے ہیں غصے میں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے تم ہا کما قوم موسا یہ تو ایسا ہے جیسا موسا کی قوم نے موسا سے کہا تھا کما لہم آج اے موسا ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو جیسا ان کے پاس معبود ہیں موسا علیہ السلام کی قوم موسا علیہ السلام کے ساتھ ایک مشرق قوم پر سے گزری دیکھا ان کے پاس بہت سارے معبود ہیں پیچھے ابھی پھر ڈوبائے ابھی آگے نکلے بچ بچا کے نکلے اللہ نے بچایا لیکن کم علام عالیہ دوست قوم کو دیکھ کے موسا علیہ السلام سے کہا کہ اے موسا ہمارے لیے بھی ایسے ایسا ایک گاڈ بناؤ جیسے ان کے لیے گاڈ ان کے کئی ہیں ہمارا بھی ایک چاہیے ہم کو ہمارا بھی ایک معبود چاہیے ایسا جیسا ان کے پاس ہے یعنی ہمارے لیے بھی ایک کچھ بت بنا دو جس کو ہم اللہ کی طرح اس کی عبادت کریں جیسا ان کے پاس بت ہیں یہ ان کی عبادت کرتے ہیں بعض وہ کہتے ہیں نا کانسنٹریشن کے لیے بتوں کی عبادت ہوتی ہے مسلمان تو نہیں کہتے الحمد للہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڈ نہیں ہے لیکن گاڈ پہ کانسنٹریٹ کیسا کریں گے دکھائی تو دیتا نہیں ہے تو بت دکھائی دیتا ہے تصویر دکھائی دیتی ہے تو پوجہ پارٹ کے لئے کی امور کے لئے کانسنٹریشن کے لئے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ اے موسیٰ ہمارے لئے ایسا ایک معبود بنا دو جیسا ان کے پاس معبود ہیں والذی نفسی بیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ از ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَسَرْكَبُنَّ السُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم یقیناً ضرور بے ضرور ان لوگوں کی سنت پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں کون ہیں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کون, کون ہیں وہ وہ بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل یہود و نصارہ ان کے طریقے پر تم چلو گے یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم میں بتلایا کہ جیسا ان میں اللہ کے سوا بتوں کی عبادت آئی اللہ کے سوا اللہ کے غیر کی جامد مادے کی مٹی پتھر سے بنی ہوئی چیزوں کی لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کی پیڑوں کی عبادت پیڑوں کی عبادت ان میں آئی ویسے ہی لتر قبل نہ سن نہ سمن کو تم یقیناً ان کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں آپ غور کریں اس جملے پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے نبی کی بات ہے آج مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں ہے کہ کئی قبریں ہیں کئی اولیاء کی قبریں مانی جاتی ہیں اور اس کے پاس کوئی پیڑ ہوتا ہے لوگ اس پیڑ کو آ کے دھاگے باندھتے ہیں کڑے لٹکاتے ہیں کنگن اور چوڑیاں لٹکاتے ہیں اس تمنا میں کہ رشتہ ہو جائے گا اولاد ہو جائے گی شوہر خوش رہے گا کتنے مسلمان ہیں جو اس طرح سے پیڑوں سے اپنی نظریں مانتے ہیں کتنے گاؤں دیہات ہیں کتنی کتنی درگاہیں بنا کے لوگ نے رکھتی ہیں جو مزار لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں یہ اسلام میں سب چیزیں نہیں ہیں. اس پر جا جا کر لوگ اپنی تمنا ان سے طلب کرتے ہیں انگوٹھیاں رکھی جاتی ہیں قبروں کے اوپر کڑے رکھے جاتے ہیں قبروں کے اوپر چارجنگ کے لیے وہ ہتھیار رکھتے تھے یہ کڑے رکھ رہے ہیں وہ اپنے ہتھیار رکھتے تھے پیڑوں کے اوپر یا قبروں کے اوپر اپنی انگوٹھیاں رکھ رہے ہیں کہ پین کے جائے گا کلندر بن جائے گا جہاں جائے گا کام بنتا رہے گا کئی لوگ ایسے ہیں اب تو کڑا پاورفل ہو گیا اب جہاں جائے گا سرخرو ہو کے آئے گا جو کڑا نمازی نہیں بنا سکتا آپ بتائیے وہ کیا بنائے گا انسان کو جو اس کو اللہ کے گھر میں نہیں لاتا ہے کامیاب نہیں کرتا ہے حیا الفلاح الفلاح کے باوجود جو فلاح کی طرف نہیں لا سکتا ہے بھلا بتائیے دنیا کی فلاح کی طرف وہ لے جائے اس کو کیا معلوم ہے کہ شیطان لے جا رہا ہے یا کون لے جا رہا ہے تو اس حدیث میں جس کو امام ترویدی نے اور امام احمد نے اور اسی طرح سے ابن ابی آصم نے اپنی کتاب سننا میں ذکر کیا ہے اس حدیث سے ایک بہت ہی سخت بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں بھی پیڑ پرستی بھی آ جائے گی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ابی آسن کے الفاظ ہیں آپ دیکھیے اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے یعنی یہ جو صحابہ آپ سوچیں گے کہ صحابہ ہو کے ایسی بات کیسا کیے صحابہ ہو کے ایسی بات اس لیے کیے اس لیے کہ یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ابھی پوری طرح سے اسلام سمجھ میں نہیں آیا تھا ہر باریکی انہوں نے گہرائی کے ساتھ سمجھی نہیں تھی اس لیے راوی کہتے ہیں فرج نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حنین ونحن حدیث بکفر یعنی رابی کہتے ہیں ساتھ سفر میں نکلے حنین کے اور ابھی, ابھی ابھی ہم کفر کا زمانہ قریب ہی چھوڑ کر آئے تھے یعنی ابھی مسلمان ہوئے تھے تو نئے مسلمان تھے ان کو معلوم نہیں تھا اتنی تفصیل سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو شرک کی بہت ساری باتیں ابھی ساتھ میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کر کے ان سے صاف کرتے تھے تو یہ روایت صحیح ہے سعید صحیح جامع میں شیخ الباری نے اس کو ذکر کیا ہے اس روایت سے یہ بات معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں کیسے اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آپ نے کہا تو سبحان اللہ آپ نے کہا یعنی صحابہ کو محسوس کی کچھ تو گڑبڑ بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں بخاری سبحان اللہ بہت اچھے کام پر بولتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے یعنی کیا کام ہے کیا بات آپ نے کہی یہاں پر سبحان اللہ کو اچھی بات پہ کہا جاتا ہے عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے عربی میں تعجب کے وقت ہی کہا جاتا ہے تو آپ کو بہت تعجب ابھی تمہارے اندر سے نکلا نہیں تو کوئی سبحان اللہ سے دلیل نہ پکڑے کے دیکھو اس کام پہ سبحان اللہ کہا گیا ہے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم سبحان اللہ والا کام کر رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ بعد میں آپ نے کیا کہا آپ نے کہا یہ جو کام انہوں نے کیا تھا یہ اللہ کے سوا دوسرے معبود کو طلب کرنے والا کام چاہ تو اس سے آپ دلیل لیں سبحان اللہ سے دلیل نہ لیں بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے ان کا یعنی ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں سے دلیل لیتے ہیں جس سے نہیں لینا چاہیے یہاں پکڑ لیں گے سبحان اللہ کو اور نیچے کا جملہ چھوڑ دیں گے تو یہ انسان کے ذہن کی خرابی اور اختلاط کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو دلیل کہاں سے لینا سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی آدمی اپنی جیب کے بجائے اپنے جوتے میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنے کی کوشش کرے تو یہ آدمی جاہل ہے بے وقوف آدمی ہے تو ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں سے لیتے ہیں تو ایک آدمی جو ہے یعنی کون سی چیز کہاں سے لے اپنی عقل سے لے یا قرآن و سنت سے لے اپنی قرآن, و سنت, سے لے اپنی قرآن و سنت سے لے یا اپنی جیب سے نکالے اپنی عقل سے نکالے تو یہ آدمی جاہل ہے جو دلیل جہاں سے لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتا ہے اور جہاں سے لینا ہے وہاں سے نہیں لے کے جہاں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ پہلی بات ہے جو توحید کے سلسلے میں ہم نے دیکھی کہ ایک آدمی ایک آدمی توحید سے کیسے انحراف کرتا ہے اور شرک کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان اتباع سے انحراف کرتا ہے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اتباع کی اہمیت کیا ہے اتباع سنت کی نبی کی طاعت کی نبی کی فرما برداری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کیا ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیوں ایک آدمی منہ موڑ کے گمراہی کی طرف جاتا ہے پچھلی گفتگو میں انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے اعتبار سے دو باتیں قابل ذکر ہم نے بیان کی تھیں ان میں سے ایک چیز توحید ہے اور دوسری اتباع سنت ان دو بنیادی باتوں کے بغیر ایک انسان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد کا حقدار ہونا ممکن نہیں ہے نہ ہی اس کے بغیر ایک انسان آخرت میں جنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن سکتا ہے اس لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان دو باتوں کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی گزارے دو باتیں کیا ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں توحید کا اہتمام کرنا دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ کرنا کہ زندگی کے تمام امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے اعتبار سے جو بات صحیح ثابت ہو اسی کو اپنے لیے انسان رہنما بنائے پچھلی چیز کے بارے میں توحید کے سلسلے میں ہم نے پچھلی گفتگو میں دیکھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور توحید کے سلسلے میں کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہے آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تاعت آپ کے حکم کی تعاش کرنا فرما برداری کرنا اس کی کیا اہمیت ہے کیوں یہ ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے شریعت کی اتباع سے اور آن و سنت کی اتباع سے وہ کیا چیزیں ہیں جو عام طور سے اکثریت کو دور کرتی ہیں کیا چیزیں ہیں جو اتباع نبوی کی مخالفت پر انسان کو کھڑا کرتی ہیں یا کم سے کم ایک انسان اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری اور آپ کی اتباع کی کیا اہمیت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو دو آیتوں میں جمع کیا ہے اور ان کے سلسلے میں ان کا اہتمام کرنے اور نہ کرنے پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے قل ان کن تم تو اللہ و تب اونیب کم اللہ و غفرقم ضنوبم و اللہ و غفر فَإِن طلف فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ إِن کن تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ او اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فت تب او نی تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ویا غفی القم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کی مففرت فرمائے گا واللہ اللہ الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا حصہ عطا فرماتا ہے کون لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل محبت قرار پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے وہ کیا سبب ہے وہ کیا ذریعہ ہے جو ایک انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یہ بات بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کے لیے کہا ہے اور کریم میں کئی مقامات پر قل سے آیتیں شروع ہوتی ہیں ان آیات کا عام طور سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام آیات کے مقابلے میں اس آیت میں جو میسج اللہ کی طرف سے ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور لوگوں کو اس میسج کا پہنچانا اس پیغام کا پہنچانا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہیے آپ اعلان کیجئے قل ان کن تم اللہ فتبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو زبانی دعویوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک انسان کے لیے اللہ کا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا اس سے زیادہ اہم یہ ہے اور اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ کے اعمال کا آپ کے اسوہ کا اتباع کرنے والا ہو. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس دعوے کے ثبوت کو پیش کرنا انسان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے دعویٰ کرنے کے سے زبان کی حرکت کافی ہو جاتی ہے لیکن دعوے کے کی ثبوت کے لیے انسان کے پورے وجود کو حرکت میں آنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو صرف تمہارا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ نبی کی تباہ فیصل ہے وہ لکیر ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کون حقیقی طور پر اللہ تعالی کی محبت والے ہیں اور کون ہیں جو صرف زبان سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں فتح اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اس آیت میں بہت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ ایک طرف تو جو دعوی کریں اللہ کی محبت کا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شامل کریں دوسری بات یہ کہ جو لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے جو اللہ کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس کی تمنا کرتے ہیں جو جو چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کریں کہ اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اللہ کی محبوبیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ محبت بھی کرے گا و یا پھر لکم ظنو بکم اور تمہارے گناہ کی مفترت بھی کرے گا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی محبت کو کھینچنے والی ہے کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس انسان کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے اور اسی طرح سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے حصول کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کل عطی اللہ و رسول اے نبی آپ یہ بھی کہیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو فول فن اللہ اللہ اقبال کا فرین اور اگر یہ منہ مو موڑ کے چل دیں اگر وہ منہ پھیر لیں اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں تو وہ لو فن اللہ الحب القافرین تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں اور کفر کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہے لاشب القافرین کفر یہاں پر انکار کے معنیٰ میں ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا ایسوں سے محبت نہیں کرتا ہے ان دو آیتوں میں دو باتیں کہی گئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاج ان دو چیزوں کے بغیر ایک انسان کا اللہ کا محبوب ہونا ممکن نہیں ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے دوسری آیتوں میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں محبت کا قاعدہ بیان کیا کہ کوئی انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے اور کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جائے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافی ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے حق سے منہ مو موڑ لے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما کل اللہ و فَإِن ان فَإِنَّ اللَّهَ لَا اللہ <الْكَافِرِي> علب اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کے اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر وہ منہ مو موڑ لے اس کے باوجود بتانے کے باوجود آپ کے دعوت دینے اور تعلیم کرنے کے باوجود اگر وہ منہ پھیر دیتے ہیں ف ان اللہ يُحِبُّ القافری اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے ان سے محبت نہیں رکھتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا ماننے سے انکار کرتے ہیں ایک مسلمان کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے سامنے آتا ہے اب ایسی صورت میں اگر وہ اس بات کو مان لے تسلیم کر لے تو ایسا انسان اللہ محبوب بن جاتا ہے لیکن اگر وہ نفس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنے سماج کو دیکھتے ہوئے رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ مو موڑ لے اس کا انکار کر دے اس کو قبول نہ کرے تو ایسا انسان ممکن ہے دنیا کی زیب و زینت پالے لیکن ایسا انسان اللہ کو نہیں پا سکتا ہے اور اس سے بڑا کھونے والا اور کون ہو سکتا ہے جو سب کچھ پالے لیکن اللہ کو کھو دے تو اس آیت میں یہ بات بہت ہی اہم اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کافر نہ بنے اللہ کی محبت کھوئے نہیں تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو سب سے اونچا مقام دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے عمل کو اپنے لیے رہنما اور گائڈ بنائیں تو اس آیت سے ایک بہت ہی ایسی کئی آیتیں اس آیت سے ایک بہت ہی بڑی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ محبت کا قاعدہ رسول کی تیاد اور رسول کی اتباع سے جڑا ہوا ہے بلکہ اسی پر یہ چیز مبنی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاد سے پھیرتی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی قرآن کریم اور وہی کے سمجھانے والے اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول و عمل سے کیا چیزیں ہیں جو عام طور سے لوگوں کے لیے معنی بن جاتی ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری اس مختصر سی گفتگو میں دو باتیں جو عام طور سے پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک تیسری اور بڑی بات جو اکثریت میں دیکھی جاتی ہے تو کل ملا کر تین باتیں ہم دیکھیں گے جو لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق سے منہ پھیرنے کا اور اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف جانے کا ذریعہ بنتی ہے اتباع سنت میں اور تعارت رسول میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہے سب سے بڑی اور پہلی چیز باپ دادا کی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے جب انہوں نے حق بات ذکر کی تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کی طرح جن کی وہ عبادت کرتے تھے ہم بھی عبادت کرتے ہیں یہ بہت بہت, بہت بڑی مصیبت ہے کہ لوگ عام طور سے باپ دادا کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے سے پش ڈال دیتے ہیں باپ دادا ان کی فرما برداری کرنا ہے لیکن ان کی حاجات میں اگر کوئی چیز وہ طلب کرتے ہیں اگر کوئی حقم وہ دیتے ہیں تو دنیوی معاملات کے اعتبار سے ان کی بات کو ماننا ہے لیکن اگر دینی معاملات میں اپنی طرف سے وہ کچھ کہتے ہیں جس کی دین میں بنیاد نہیں ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بات ماننے کے لیے کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ گناہ ہوتا ہے اسی لیے کہ دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتا ہے باپ دادا کی طرف سے دین یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی دین ہے یا نہیں ہے اگر ان کا ہر لفظ دین ہوتا اگر وہ جو کچھ کہیں وہ دین بن جاتا تو اللہ کو نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کتاب کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی جی. ہر آدمی کو حکم دے دیا جاتا کہ بس باپ دادا کی مانو اور جنت میں چلے جاؤ تو اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ باپ دادا کا احترام ضروری ہے ان کی خدمت ضروری ہے ان کی باتوں کا ماننا ضروری ہے لیکن اللہ کا دین اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مبنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر مبنی ہوتا ہے اگر باپ دادا کی تعلیمات باپ دادا کا رواج باپ دادا کی زندگی اور ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا بہت سارے لوگ بہت ساری بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف چلتے ہیں حق کے واضح ہونے کے باوجود وہ باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں ایک بہت ہی بڑی مصیبت انسانیت کی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمارے اس دور میں بھی یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عرب کے مشرقین کا حال بیان کیا تو فرمایا وہ ادا قیلو ما انہ قیل ان اس چیز کے جو اللہ نے نازل ہے اللہ کے نازل کیے حق اللہ کے نازل کیے دین اللہ کی وہی کے تم تابے ہو جاؤ اس کی اتبا کرو اس کے اس کے پیچھے پیچھے چلو اس کی پیروی کرو اپنے آپ کو اس کا پابند کر دو کال ابل نہ تب اما وجد نہ تو ان کا جواب ہی ہوتا ہے کہ ہم تو بس اسی کی اتباع کریں گے اسی راستے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتبا کی دعوت جب دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم باپ دادا کے راستے پر چلیں گے اولو کا شیفروہ اولو کا شیفروہ سعر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ اس وقت بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ شیطان ان کو جھلستے ہوئے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو یعنی شیطان ہے جس نے باپ دادا کو گمراہ کیا تھا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین سے پھیرا تھا اور اب یہ باپ دادا کے پیچھے جا رہے ہیں تو کیا شیتان ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہو تب بھی اس کی مانیں گے یعنی اگر کوئی کسی کو آگ کی طرف بلائے تو کوئی نہیں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ آگ ہے اس کی دعوت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ آگ کو دیکھتا ہے انجام کو دیکھتا ہے برائی کو دیکھتا ہے نتائج کو دیکھتا ہے دین کے معاملے میں کیوں آدمی اس پر غور نہیں کرتا ہے دین کے معاملے میں کیوں آدمی نہیں دیکھتا ہے کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کتنے نوجوان ہیں اگر باپ دادا ان کو کہیں کہ بھائی بیوی بی کو طلاق دے دو نہیں سنیں گے ان کی طرح کپڑے پہنو نہیں پہنیں گے بھائی پہ ہم کھیتی کرتے تھے تم بھی کرو نہیں کریں گے دنیا کے معاملات میں آپ دیکھیں نوجوان ہیں اور لوگ ہیں اپنے باپ دادا کی بات کو نہیں مانتے ہیں جو ان کی خواہش سے ٹکراتی ہے جو ان کی چاہت سے ٹکراتی ہے وہ بات نہیں مانتے ہیں آپ بتائیے کہ انسان اپنی چاہت سے ٹکرانے والی بات جو باپ دادا کی ہے نہیں مانتا ہے اپنے تجربے سے جو بات ان کی ٹکرائے نہیں مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اگر باب دادا کی بات ٹکرا رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پسے پش ڈال کے باب دادا کی مانتا ہے بتائیے اپنی خواہشات کو اپنی چاہتوں کو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بھی بڑا مانا کہ اس سے ٹکرائے گا تو اس کو نہیں چھوڑے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گی بات تو پھر باپ دادا کو تھامے رہیں گے اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے اس سے زیادہ تحطیر اللہ کے دین کی اللہ کی تعلیمات کی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی کیا ہو سکتی ہے یہ پہلی چیز ہے جو اکثریت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ سنت کی طرف آئیں بدعات کو ترک کریں خواہشات کو ترک کریں بے بنیاد رسم و رواج کو چھوڑ دیں اور اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں بہت بڑی رکاوٹ ہے جو عام طور سے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ کیا ہے باپ دادا کی اندھی تقلید دوسری چیز جو ایک انسان کو پھیرتی ہے کتاب و سنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ دین سے وہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے آپ نے دیکھا ہوگا بداس کی وجود کی بہت بڑی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسری قوموں کو دیکھ کے مسلمان ان کی چیزیں اختیار کرتے ہیں اس میں آپ یاد رکھیں کہ دوسری قوموں کی اچھی باتیں لینا غلط بات نہیں ہے اگر دوسری قوموں کے اندر کوئی دنیوی تنظیم کے اعتبار سے یا کسی یعنی مینجمنٹ کے اعتبار سے کوئی اچھی بات ملتی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کوئی اچھی بات ملتی ہے دوائیوں کی طرف سے کوئی ہم کو اچھا ان کی طرف سے علم ملتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے دوسری قوموں کی زبان سیکھنا ان کی ٹیکنالوجی کو سیکھنا ان کے جو بھی دنیوی علوم ہیں جو بھی ترقیاں آج ہوئی ہیں ان کو سیکھنا اس میں کوئی اسلام کی ممانعت نہیں ہے لیکن ان کی تعلیمات کو اور ان کے رہن سہن کو ان کے رسم رواج کو ہم اپنانے لگیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں تو بتائیے اس سے زیادہ افسوس کی چیز ایک ایسے آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے جو دعوے کر رہا ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ایسے انسان کے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و کی تمام باتیں جنت میں لے جانے والی ہیں. ایک انسان کے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کی طرز کو ان کے ان کے رہن سہن کو ان کی معاشرت کو ان کے آداب کو اپنائے ہوئے ہو اور دوسری طرف دعویٰ کر رہا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دوسری طرف دعویٰ کر رہا ہو کہ دین کامین ہے دوسری طرف دعویٰ کر رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر آج سے چودہ سال پہلے دے دی تھی آپ نے فرمایا قال انمن امام الباری نے احادیث اور امام مسلم نے کتاب العلم میں روایت نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں تم ضرور یقیناً تم ان کے راستے پر چلو گے تم ان کی سنتوں پر چلو گے تم ان کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں شبرم بشبرن بے ایک ہاتھ ایک ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے ناپ تول کے ایگزیکٹلی exactly. ان کی برابر مکمل طور پر مشابہت کرو گے ایگزیکٹلی exactly. ان کو کاپی کرو گے امیٹیٹ کرو گے حتی لو جحر لمو یہاں تک کہ وہ اگر کسی گو ایک جانور ہوتا ہے جو ریگستان میں ملتا ہے اگر اس کے سوراخ میں جا کر گھسے ہیں اس کے بل میں جا کر گھسے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے اگر ایسا کام انہوں نے کیا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے اور بالکل غیر معقول ہوتا ہے جس کی کوئی حاجت نہیں اگر ایسا بھی کام انہوں نے کیا ہے تو تم بھی ان کی نقل کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے وہاں جاؤ گے جہاں وہ گئے ہیں قلنا یا رسول اللہ الیهود والنصارى صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد اس سے یہود و نصارا ہے کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اپ نے فرمایا فمن اور کون اور کون تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بعد کے دور کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے گریز کرتے ہوئے اس سے لاپرواہی برتتے ہوئے یہود انہ کے پیچھے چلنے والے بنیں گے دین کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں عام طور سے یہود نصارہ کو اپنے لیے رہنما ماننے گئے یہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو یہ واقعہ ہونے والا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمانوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کیا بلکہ آپ نے ناپسندیدگی کے انداز میں یہ بات کہی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان یہود الصارہ کی اتباع کریں آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے ہم کو بچنے کے لیے کہا ہے قرآن کریم کی صورت الفاتحہ جو قرآن میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے نماز میں ہر رکعت میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے سے بچنے کے لیے ہم کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلائی ایک دن سورات المستقیم سوراۃ اللہ عام طلین مرب علیم کیا مانا اس کے کس راستے کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک دن سوراۃ المستقیم اے اللہ ان کو سراۃ مستقیم کی ہدایت عطا فرما سراۃ الدین العانت علیہ ان لوگوں کی راہ ان لوگوں کی سوراعت ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہم کو اس پر چلا ہم کو اس پر باتیں رکھ و المقبو بالحم اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ولدین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے ہی سے بھٹک گئے جو گمراہ ہو گئے دو قسم کے لوگ ہیں جن کے راستے سے جن کی اتباع سے جن کی پیروی سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو کہا ہے وہ کون ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا دوسرے وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے جو بھٹک گئے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کیا اور اسی پر جمے رہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کیا جنہوں نے چلنا پسند کیا لیکن راستہ کون سا ہے اس کے بارے میں تحقیق کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا بلکہ اپنے منمانے طریقے پر منزل کی طرف چلنے کے لیے نکل پڑے ایک وہ لوگ ہیں جن کو راستہ ملا لیکن راستے پر وہ چلے نہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو چلے لیکن راستہ چھوڑ کے دوسری طرف نکل گئے اپنے من مانے راستے پر چلے گئے یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو انسانیت میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو عمل کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن علم کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں پہلی مثال یہود کی ہے جنہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا خواہشات کی تباہ کی یہاں تک کہ امبیا ان کو سمجھانے کے لیے آئے تو انبیاء کے دشمن بن گئے خواہشات کی وجہ سے اور انبیاء کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے یہ بے عمل قسم کے لوگ تھے جن کے پاس دین کی تفصیل موجود تھی لیکن عمل کے لیے ایمان کی قوت موجود نہیں تھی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا اللہ کے نبی کی تعظیم تھی لیکن وہ اس تعظیم میں اس قدر بڑھ گئے کہ اپنی طرف سے نئے نئے عقائد گھڑنے لگ گئے نبی کی تعظیم رسول کی تعظیم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کو بڑھا کے ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اللہ کے برابر بنا دیا اللہ کی محبت میں عبادت کا شوق اتنا غالب آ گیا کہ انہوں نے شریعت کی حدود کو توڑ کے اپنے لیے ایک نیا دین بنا لیا اپنے لیے نئے مجاہدے گھڑ لیے اللہ کی حلال کی بھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا انہوں نے رحبانیتی ایجاد کر لی اللہ کی عبادت کے لیے غیر شری طریقوں کو انہوں نے اپنے اوپر نافذ اور لازم کر لیا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں کیا لیکن انہوں نے علم حاصل نہیں کیا بغیر علم کے اپنے گمان کے بنیاد پر عقائد بنائیں بغیر علم کے اپنی چاہت اور اپنے گمان کی بنیاد پر مجاہدے کے غرض سے نئے نئے مجاہدے جو غیر شریف مجاہدے تھے ایجاد کر لیے کیا مسلمانوں میں آج ایسے لوگ نہیں ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور ان کے راستے پر چلو گے شب بے شبر و ذرا ذرا بالشت بالشت اور ذرا ذرا تم اس کے پیچھے ان کے پیچھے چلو گے صحابہ نے پوچھا والنصار کیا یہودارا آپ کی مراد ہے آپ نے فرمایا فمن اور کون اور یہی تو ہیں انہیں کے پیچھے تم چلو گے اگر ان کے پیچھے چلنے کا امکان نہیں ہوتا خطرہ نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نماز کی ہر رکاج میں صورت الفاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقبوبِ علیہ اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا جن سے تو ناراض ہوا اور ان کے راستے سے بچا جنہوں نے شراط مستقیم کو چھوڑ کے اپنے من مانے راستے پر اپنے کامیابی کے اور فلاح کے سفر کو شروع کر دیا شراط مستقیم کو چھوڑ کے کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ یہی وہ ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے سے انسانیت کو بتایا ہے اس راہ سے کو چھوڑنے والا گمراہ ہے تو یہ دوسری چیز ہے آج مسلمانوں میں دیکھیں کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے کوئی نبی کا برتھ ڈے منا رہا ہے دلیل کیا ہے اس علیہ السلام کا لوگوں نے منایا ہم بھی منائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اولاد کا مناتے ہیں نبی کا کیوں نہیں منائیں گے اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی نکالنا ہے کتنی چیزیں ہیں رحبانی تھے تصوف کو آپ دیکھیں سوفیزم کو آپ دیکھیں لوگ ایسے سے مجاہدے کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے ایسے ایسے लोगों لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں جن کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے. چاہے آپ نکاح کا معاملہ دیکھیں یا جنازوں کا معاملہ دیکھیں نکاح میں آپ دیکھیں کتنی بداتیں ہیں دوسری قومیں آپس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکنے کی رسموں میں پڑی ہوئی ہیں مسلمانوں نے نکاح میں اس کو اپنا لیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے ہلدی لے کے بھاگ رہے ہیں دوسری قومیں ہیں انہوں نے اپنی قبروں کے اوپر اپنے بتوں کے اوپر بڑے, بڑے ہے کے کو کے پنڈتوں کو بٹھا رکھا ہے آج مسلمانوں کے یہاں بھی ہے مسلمانوں کے یہاں بھی قبریں ہیں اور قبروں کے اوپر مجاول بیٹھے ہوئے ہیں دوسری قوموں میں عرس منایا جا رہا ہے ان کے بتوں کا یہاں ہمارے یہاں قبروں کا منایا جا رہا ہے یہود و میں جو برائیاں آئیں اور دوسری قوموں میں جو برائیاں آئیں آج مسلمانوں میں وہ پائی جاتی ہے مسلمان اس کے پاس قرآن و سنت ہے اس کی عزت اور اس کے شرط کے لیے اس کے آخرت کی کامیابی کے لیے لیکن مسلمان اپنے آس پاس سے دین لے رہا ہے اپنے آس پاس سے دین کی چیزیں لے رہا ہے اور دوسری قوموں کو دیکھ کے ان کی مشابہت اور ان کی اتباع کر رہا ہے نبی کو چھوڑ کے آدمی چاہے کسی کو بھی اختیار کرے آخرت میں اور دنیا میں اس کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں ہے آج مسلمانوں میں آپ دیکھیے جنازے میں کتنی بداعت ہے کیا کس نہیں مسلمان کرتے ہیں کوئی جنازے کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہا ہے کوئی نعت پڑھ رہا ہے کوئی موت کی شاعری پڑھ رہا ہے اس کے بعد جنازہ دفن کر رہے ہیں کوئی اس کے اوپر اذام دے رہا ہے کوئی اس کے اوپر اذام دے رہا ہے کوئی یہاں وہاں کچھ پڑ رہا ہے کوئی آدمی ہے جو اس کے بعد چالیس قدم جا کے دعائیں مانگ رہا ہے کوئی قرآن خانے کا اعلان کر رہا ہے کوئی آدمی ہے جو وہاں پر ایسے ایسے اعمال کر رہا ہے جن کی عقل بھی اجازت نہیں دیتی ہے آج آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو قبر کے اوپر جا کر جلیبی اور بریڈ رکھتے ہیں پاؤ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں معلوم نہیں ان کو خود کو معلوم نہیں لوگ کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے کتنے مسلمان ہیں پھر وہاں سے آئے گھر پہ آئے چائے اور بریڈ کھلا رہے ہیں لوگوں کو بس رسم ہے معلوم نہیں کیوں ہے دوسری قوم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی یہاں بھی تیسواں تیسرا دسواں اور چالیسواں اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے برسی ہوتی ہے یہاں بھی مسلمانوں کیا ہو رہی وہ بھی اپنے نکاح کی اینیورسری منا رہے ہیں یہ بھی منا رہے ہیں وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں یہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں وہ بھی موم اور کیک ٹوک مار رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں دوسری قوموں کی مشابہت آج مسلمانوں میں آ گئی اگر نہیں آئی کوئی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دوسری قوموں کی ٹیکنالوجی اختیار کرنا دوسری قوموں کی علمی تحقیقات جو دنیا سے متعلق ہیں سائنس سے متعلق ہیں یا دوسرے علوم اور فنون سے متعلق ہیں ان کو سیکھنا اور ان سے سیکھنا ان کے تابع ہونا اس میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن دین کے معاملے میں دین کامل مسلمان مانتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوا مسلمان مانتا ہو اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے دوسروں کے رسم و رواج اگر وہ اپناتا ہے تو آخرت میں کیسے اس کو اونچا مقام مل سکتا ہے یہ سوچنے کی چیز ہے جو آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے تو دوسرا بہت بڑا سبب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کا کیا ہے کیوں دور جاتا ہے اتباع سے کیوں جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ دوسری قوموں کی چیزوں کو لے کر اپنے دین میں داخل کرتا ہے اور بدعات کا ایجاد کرتا ہے کہاں سے بدعات آتی ہیں اکثر بدعات اکثر بداتیں دوسری قوموں کی نقالی سے آتی ہیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ دوسری قوموں کی چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسری قوموں کی چیزیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں یہ غور کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور کریں تیسری چیز جو عام طور سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے چلی باپ دادا کا طریقہ نہیں اپنایا اسی لیے کہ باپ دادا کو دین کا ماخذ نہیں سمجھتے ہیں چلی دوسری قوموں سے بھی بچ گئے ایک تیسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ دین جاننے والے جن کو عالم کہا جاتا ہے علماء ایسے علماء جو دین کے نام سے مشہور ہیں لیکن قرآن و سنت کے عالم و عامل نہیں لیکن لوگوں میں علم کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں, یا عالم ہیں لیکن تقوی کی صفت سے متوف نہیں ہے ایسے عالم جو اپنی طرف سے دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اگر کوئی ایسے علماء کو ایسے عالموں کو اپنے لیے رہنما بنا لے اور ان کو یہ مقام دے دے کہ جو یہ کہیں وہی حق. چاہے حلال کہیں چاہے حرام کہیں اللہ کی کتاب میں چاہے کچھ بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں آپ کی تعلیمات میں آپ کی سنت میں حبیث کی کتابوں میں چاہے کچھ بھی ہو لیکن عالم صاحب اگر ایسا کہہ دیں تو بس وہی پتھر کی لکیر ہے اگر کوئی آدمی کسی عالم کو اس طرح کا مقام دیتا ہے تو اس نے اس عالم کو رب کا مقام بیا اور ان کو اپنا معبود بنا لیا یہ کون کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علم پر مار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ابیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں توحید کے سلسلے میں اشارہ دیا تھا عاد نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لے گئے کہتے ہیں اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں عطع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے دیکھا وہ فی عنقی صلیب اور میرے گلے میں میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی کراس تھا کرسچن جو گلے میں لٹکاتے ہیں ابھی تک انہوں نے اس کو نکالا نہیں تھا وہ فی عنقی صلیب میری گردن میں میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی فقال یا ادی الت المنق یا ادی آپ نے کہا اے ادی اپنے گلے میں سے اس وسن کو نکال ڈال اس کو نکال نکالتے القاد اس وطن کو وسن کس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سوا معبود بنایا جائے چاہے وہ پتھر ہو پیڑ ہو اس طرح کی کوئی چیز یا قبر ہو قبر بھی وسن بنتی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مل قبری وسن اللہ میرے قبر کو وسن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں تو ایسی چیز جس کا کوئی انسانی شکل اس کی نہیں ہوتی ہے ایسی چیز کو وسن کہا جاتا ہے چاہے وہ قبر ہو چاہے وہ سندوک ہو چاہے وہ پیڑ ہو چاہے وہ دیوار ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو السن امنک اپنی گردن سے وسن کو نکال پھینک ونتا براہ کہتے ہیں میں آپ کے قریب گیا تو آپ سورت البراہ پڑھ رہے تھے سورت البراہ کون صورت ہے یہ سوربہ کا دوسرا نام ہے ایک سورتوں کے ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں حا هذه آیا آپ سورت البرا پڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے اس آیت پر پہنچے و احبار رحبان من دون اللہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے روحبان کو ارباب بنا لیا رب بنا لیا اللہ کے سوا انہوں نے اپنے احبار کو اور روحبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا احبار کون ہیں اور رحبان کون ہے احبار یہود کے عالم کو کہا جاتا ہے اور رحبان راہب کو کہا جاتا ہے جو عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں جو دنیا تاریخ تاریخ دنیا ہوتے ہیں دنیا چھوڑ چھاڑ کے بہت ہی مجاہدوں میں جو زندگی گزاریں اللہ کے خوف سے ان کو راہب کہتے ہیں اس لیے کہ رہبہ سے راہبہ کے معنیٰ ڈر کے ہیں اللہ کے ڈر سے وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیں اور عبادت گزاری کی زندگی اختیار کریں ایسے زاہد کو اس زمانے میں عیسائی ان کو راہب کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرما اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیر پیروں کو درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کی سوا اللہ کی سوا ان کو اپنا رب بنا لیا قال فقلتو یا رسول اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول نہ عالم نہ تقدھم ہم کو رب تھوڑی مانتے تھے یعنی اپنا حال بیان کیا کہا کہ ہم نے کبھی ان کو رب کا مقام نہیں دیا ہم ان کو رب نہیں کہتے تھے شاید کا مطلب کیا ہے یہ انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر رب کہا گیا تو یعنی کیا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا, کہا کہ ہم نے رب بنایا ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے دیکھیے کتنی عجیب بات ہے ایک آدمی کسی کو رب نہ مانتے ہوئے بھی کو کا مقام سکتا ہے ان علم تخص ہم ارباب بن اور اللہ کہہ رہا کہ انہوں نے ارباب بنا لیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رب نہیں بنایا کیا مطلب ہے انہوں نے رب کا لقب ان کو نہیں دیا لیکن رب کا جو معاملہ ان کے ساتھ میں کیا جو اللہ کے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھا رشتہ رکھا جو رب کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات ایک انسان کسی کو رب کا لقب نام نہیں دیتا ہے لیکن مقام دیتا ہے ایک انسان کسی کو اپنا مابود اور علاح کا نام اس کو نہیں دیتا ہے کہ یہ میرا معبود ہے لیکن اس کے ساتھ رشتہ اس کا ایسا ہوتا ہے جیسے مابود کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسا آدمی چاہے نام دے نہ دے ایسے آدمی نے اس کو اپنا رب بنا لیا ایسے آدمی نے اس کو اپنا محبود بنا لیا آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو ہم معبود تھوڑی مانتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں مابود تھوڑی مانتے ہیں ان کو مابود ماننا اس کا لقب دینا. یہ سے ہی ایک آدمی مشرم ہوتا ہے مشرک ہوتا ہے ایسا ہے نہیں چاہے اس کو بندہ مانے لیکن اس کے ساتھ سلوک رشتہ ایسا رکھے جو معبود کا ہے تو اس نے معبود بنا لیا نام اصل نہیں ہے کام اصل ہے یا رسول اللہ انا الگ تقیب اے اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا قال بلا آپ نے کہا ہاں بالکل بنایا تھا بلا بلکہ حیض الما ست نہ ایسا نہیں تھا کہ پر جو حرام کیا گیا ہے اس کو وہ حلال کر دیتے تو تم بھی حلال مان لیتے کیا ایسا نہیں تھا حرام کو جب تمہارے عالم حلال مان لیتے تم سے کہتے نہیں حلال ہے چاہے اللہ نے حرام کیا اللہ کی طرف سے آئیوی ہوئی دلیل اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب اس میں تو حرام ہے لیکن عالم تم سے کہہ رہا تھا عالم کہتا تھا کہ یہ حلال ہے تو کیا تم اس کو حلال نہیں مان لیتے وہ ہر علیکم پر تو ہر اللہ کی حلال چیز ہوتی تھی پھر وہ عالم تم پر اس کو حرام کر دیتا وہ راہب تم پر اس کو حرام کر دیتا پھر تم اس کو حرام ماننے لگ جاتے ہیں کیا ایسا نہیں تھا فکل تو بلا میں نے کہا ہاں ہا, تھا, تھا تو ایسا ہی بلا کے معنی یہاں پر بالکل ایسا ہی تھا تو اعلیٰ فتح آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت ہے یہی تو ان کی عبادت ہے قرآن کی آیت اور حدیث دونوں مل کے بتا رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مقابلے میں کسی اور کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق مان لے اللہ کے حلال کو حرام اللہ کے حرام کو حلال کوئی عالم اگر کہہ دے تو وہی مان لیں گے اگر یہ مقام کسی عالم کو دیتا ہے تو اس انسان نے اس عالم کو نہ صرف اپنا رب بنایا بلکہ ان کی عبادت بھی یہ کرتا ہے جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہی روایت تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ امام ال اور امام البحقی نے القبرہ میں اسن القبرا میں ذکر کی ہے اور شیخ الابانی نے اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات علماء کو علماء سے بڑھا کر کوئی انسان رب اور معبود بنا لیتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب دلیل کے خلاف ان کو اختیار مان لیں دلیل کے خلاف ان کو اختیار دے دے کہ دلیل کی مخالف کبھی وہ فتوا دیں تو ہم مان لیں کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیے عالم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے رف الدین سنت ہے لیکن ہم حنفی ہیں ہم حنفی ہیں ہمارے یہاں رف الدین نہیں ہوتا ہے تو رف الدین نہیں کرنا ہے وجہ کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل بس ہمارا حنفی ہونا ہے ہمارے لیبل نے ہم کو سنت چھوڑنے کی اجازت دے دی بلکہ وہ سنت ہمارے لیے منا ہوگی بلکہ اس سنت منع ہوگی کیا وجہ ہے وجہ حنفی ہونا ہے تو ایک انسان کو ایک عالم کہتا ہے سنت ہے لیکن جائز نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے ہمارے ہم لیے منع ہے ہم حنفی ہیں اللہ کی طرف سے حلال کی بھی چیز کو اگر کوئی عالم حرام کرتا ہے تو ایسے عالم کے بارے میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اس آدمی نے جس نے اس عالم کی بات کو مانا اس کو اپنا رب اور معبود بنا لیا دیکھیے حلال کو حرام ماننے پر یہ معاملہ ہے جو آدمی سنت کو حرام مان لے بتائیے یہ کتنا سخت معاملہ ہے اگر آپ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کوئی گناہیں آپ پر کوئی مسئلہ نہیں کوئی دیندار میں کمی آتی ہے آپ کے نہیں آتی ہے لیکن سنت کو حرام کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے آج کتنی سنتیں ہیں کئی عام قسم کے لوگ ہیں وہ عالم کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں عالم صاحب کا جواب کیا ہوتا ہے بھائی ہم حنفی ہیں ہمارے لیے یہ طریقہ ہے یہ یہ امام شافی کا طریقہ ہے یہ وہ کریں گے یہ وہ ہم یہ کریں گے ارے بھائی حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے وہ سب ٹھیک ہے ہمارے لیے منع ہے کیوں ہمیں ہیں کئی حرام چیزیں ہیں بغیر دلیل کے اپنی طرف سے اشتہاد در اشتہاد اجتمباب در اجتمباد کر کے کئی حرام چیزوں کو حلال کر لیا ہے کیوں کیسے معلوم ہوا بھائی ہم حنفی ہیں ہمارے مستق میں ایسا ہوتا ہے چاہے قرآن کچھ بھی کہے چاہے حدیث کچھ بھی کہے کتنی باتیں ایسی ہیں آپ دیکھیں کہ کسی پر تنقید نہیں ہے لیکن جب تک کہ غلطی بتائی نہیں جائے گی اصلاح کیسے ہوگی اصلاح کیسے ہوگی اگر ہر ایک کو آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرتے رہیں گے تو بتائیے اصلاح کیسے ہو سکتی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کی خیر کے ساتھ میں ٹھوکر لگنے کے جگہ کو واضح نہیں کریں گے تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں ایک دوسرے اصلاح اگر گڑے سے متنبع نہ کیا جائے اگر کسی کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے اگر کسی کے لباس میں کوئی پھٹن ہے اگر اس کو بتایا نہ جائے کسی کا زخم ہے اس میں سڑان پیدا ہونے کی امکانات ہے اس کو متنوع نہ کیا جائے اس کو غلط غلط بتایا نہ جائے برائی برائی بتائی بتا نہیں جائے تو بتائیے وہ کیسے اس سے بڑے نقصان بڑی ہلاکت سے بچ سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ایسا یہ غلط ہے یا مسٹیک ہے تو کہتے ہیں دیکھیے آپ تنقید کر رہے ہیں آپ جھگڑے کر رہے ہیں آپ آپس میں توڑ پیدا کر رہے ہیں دیکھنے کا نگاہ دیکھنے کی نگاہ دیکھنے کا زاویہ اگر انسان کا غلط ہو اگر انسان غلط سوچ سے کسی کی بات کو سنے تو سارا معاملہ بالعکس الٹا دکھائی دیتا ہے آج ضروری اس بات کی کہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بتلائے کیا صحیح کیا غلط ہے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ بتائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اگر دونوں میں اختلاف ہے دونوں کے پاس کچھ دلیلیں بظاہر دکھائی دے رہی ہیں تو بیٹھیں بات کریں بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے علم کی روشنی میں تعصب سے باہر نکل کر دو مسلمان بیٹھیں اور علم کی بنیاد پر گفتگو کریں بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور پھر دونوں اس جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ جو بھی صحیح ہے اس کو ہم کو ماننا ہے اور اس کے تسلیم کرنے کے ساتھ اٹھیں یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے ہر آدمی کے بس کی بات یہ نہیں ہوتی ہے تین باتیں میں نے ذکر کی جو عام طور سے اتباعِ سنت کے لیے ریکارڈ بنتی ہیں اس سے دور جانے کا ذریعہ بنتی ہیں بدعتوں کے دین میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں باپ دادا کی اندھی تقلید اور اسی طرح سے دوسری قوموں کے رسم و رواج کو اپنا لینا اور اسی طرح سے تیسری چیز ہے کہ عالموں کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں مستقل فجت تسلیم کر کے اس کو لے لینا چاہے اللہ کے حکموں کے خلاف ہی اس کی بات کیوں نہ ہو اکثر اوقات یہ گمان پر مبنی ہوتا ہے ارے بھائی عالم صاحب ہم کو تو معلوم ہی ہوگا اگر بول رہے ہیں تو کچھ سوچ کے بول رہے ہوں گے بتائیے اللہ نے پھر جو کہا وہ کیا ہے اللہ نے اس بارے میں بغیر ہی یعنی اس بارے میں علم کے کچھ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے سوچے سمجھے بات کہی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی بات کو ترک کرنا اور غیر اللہ کی بات کو اس کے مقابلے میں تسلیم کرنا یہ غلط ہے یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم علماء کی بات ماننے سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے جو اس گفتگو میں میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس سلسلے میں ہے کہ ایک عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس کے اس عمل کے لیے اور اس کی دلیل مطابق نہ ہو اس کے دعوے کے اور اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہو ایسی صورت میں اس عالم کی بات کو ماننا اس کو رب نہ ماننا ہو تو اور کیا ہے کہ یہ بھی مستقل حجت ہے یہ بھی بول دے تو اس کی بات حق ہوتی ہے ایسی بات اس کی نہیں ماننا چاہیے ورنہ علما کی بات عالم اگر کوئی آدمی نہیں ہے تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کسی علم والے اور تقوع والے ایسے عالم کے پاس جائے جو گہرائی کے ساتھ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو غور و فکر کی فکر کی صلاحیت رکھتا ہو اور اسی طرح سے اس کے اندر اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو غلط سے بچانے کا جذبہ اور قوت موجود ہو ایسے آدمی کی بات اگر کوئی آدمی مانتا ہے جو تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے فس الکری ان کن تم لالمون جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے یہاں یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ جاننے والوں سے اللہ نے کہا کسی ایک ہی کو فکس کر دینے کے لیے نہیں کہا بلکہ جو بھی اہل علم ہیں بغیر تعصب کے جو بھی علماء قرآن و سنت کی بنیاد پر کلام کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں یا لوگوں کو تربیت دیتے ہیں یا لوگوں کو فتوا دیتے ہیں تو ایسے علماء کی بات کو بلا تعصب بغیر کسی بائیں کے مان لیا جائے یہ آدمی کے لیے سیدھا راستہ اس کے سوا دوسرے راستے گمراہی کی طرف جاتے ہیں اس لیے یا تو آزادی کی طرف جاتے ہیں یا تو انگھی تکلیف کی طرف جاتے ہیں یہ ایک وسعت ہے یہ ایک بیچ کا راستہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو سکھلایا ہے تو خدا سے کرام یہ کہ تین باتیں ہیں جو عام طور سے لوگوں کے لیے کتاب و سنت سے دور جانے کا اور بدعتوں پر چلنے کا ذریعہ بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں علاج کیا ہے اس سلسلے میں علاج کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن دو باتیں میں یہاں پر ذکر کروں گا ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سنتوں کی معرفت لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور آپ نے کیا کیا اگر لوگ اس کو جان لیں تو لوگ اس پر عمل کرنا اس پر آسان ہوگا اس لیے کہ اکثریت جہالت کی وجہ سے دوسری چیزوں کو اختیار کرتی ہے اس لیے بہتر اور بہت ہی ضروری چیز یہ ہے کہ حدیث کا علم رکھنے والے حدیثوں کو اپنے پاس چھپا کر اور روک کر نہ رکھیں بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں میں عام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں یہ پہلا ذریعہ ہے جو اگر لوگوں میں علم آ جائے آپ بتائیے جب لوگوں کے پاس علم آئے گا تو اکثریت اس گمراہی سے بچ جائے گی جس میں مبتلا ہے علم کا نہ ہونا گمراہ کرنے والے کے لیے گمراہ کرنے کا موقع کھولتا ہے ایک انسان کے لیے جہالت سب سے بڑا سبب ہے گمراہی کا پہلا ذریعہ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اور بچنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں خود فرماتے ہیں نبر اللہ مران اللہ تعالیٰ سب و شاداب رکھے بارونک رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے ہم سے کوئی حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے حتا غیرہ یہاں تک کہ وہ دوسرے تک اس کو پہنچا دے ہم سے سن کے اس کو دوسرے تک پہنچانے تک محفوظ رکھے اور چون کا تو پہنچا دے فروب بہا میں فکا بن ہوا افقن ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ایک حکمت کی بات کو لے کر جاتے ہیں فقہ کی بات کو لے کر جاتے ہیں گہری سمجھ کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اس کو لے کر جاتے ہیں سن کر جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ اس حدیث کے متن پر غور کر کے مسائل کا استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ گہری سمجھ کے مالک ہوتے ہیں دیکھیے کنواں ہے کنویں سے ڈول کھینچنا ہے تو ہر آدمی جتنی اس کی بازو کی طاقت ہے اتنا پانی نکال سکتا ہے کوئی آدمی کم نکال سکتا ہے آدمی زیادہ نکال سکتا ہے تو اسی اعتبار سے غور و فکر کی صلاحیتیں اور زیادہ, زیادہ گہرائی تو غور کر کے بہت سارے مسائل سے نکالتے ہیں بعض اوقات پہلی مرتبہ حدیث کا سننے والا اتنی گہری سمجھ کا مالک نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ دوسرے تک پہنچا دے تو بہت ممکن ہے وہ کسی ایسے تک اس حدیث کو پہنچا دیتا ہے جو اس حدیث کو گہرائی کے ساتھ زیادہ سمجھ کر زیادہ معنی کا استعمال کر سکتا ہے زیادہ مسائل سے مستمت کر سکتا ہے اس لیے یہاں پر آپ نے ایک تعلیم دی اور بشارت دی اور خوشخبری دی اور ترغیب دی اس بات کی کہ آپ کی حدیثوں کو سن کر ان کو پھیلایا جائے لیکن وہ حافظہ یبلغہ غیرہ اس کو محفوظ رکھ کے دوسرے تک پہنچائے اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے نہیں جھوٹ کی ملاوٹ اس میں نہ ہو اور اپنی طرف سے اس میں اضافے کر کے نہ پیش کرے فقیر اور بہت سارے کی حکمت کی بات کے لے جانے والے وہ خود زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وہ خود فقی نہیں ہوتے فقی کس کو کہتے ہیں جو بہت ہی گہری سمجھ رکھتا ہو قرآن و سنت کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو چاہے کتابوں کے ذریعے سے ہو چاہے دروس کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عام کیا جائے نمبر دو اس میں دوسری بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی حدیثوں کو پڑھنے لگ جاتا ہے لیکن اس کی جیسا کہ حدیث میں خود آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو حدیث کے حامل ہوتے ہیں گہری سمجھ نہیں رکھتے ہیں اس وجہ سے بہت ممکن ہوتا ہے کہ اگر وہ خود ہی اس میں استعمال کرنے لگ جائیں اور اس حدیث پر بغیر سمجھے عمل کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائیں اسی لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی حدیث کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی سنتوں کے لیے دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو کس طرح سے سمجھتے تھے اور ان کا فہم کیا تھا اور انہوں نے ان احادیث سے کیا مانا بھی جب بھی کسی حدیث کے سلسلے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو اس کو لگے کہ اس کی کیا معنی ہے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کے سمجھنے کے لیے اپنی عقل کی بجائے یا کسی اور خارجی طریقے اور ذریعے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ جس معاشرے میں یہ کلام کیا گیا یہ حدیثیں سنائی گئیں جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے جنہوں نے آپ کو سن کر اور آپ کو دیکھ کر دینداری اختیار کی ان افراد کا اس حدیث کے سلسلے میں یا اس بات کے سلسلے میں طرز عمل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرماتے ہیں لہا کنہاری میں نے تم کو ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے لئی لہا جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے دن جب آتا ہے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں گڑے دکھائی دینے لگتے ہیں اور اسی طرح سے صحیح راستہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو راستہ اور گڑھا ان دونوں میں فرق کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سراط مستقیم کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا وہ حال نہیں ہے آپ نے فرمایا لئی لہا کا نہاری ہے اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی وقت میں گمراہ ہو جائے اور کسی وقت میں ہدایت پر آئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ راستہ ہر وقت روشن ہے اس میں کسی قسم کا کوئی لب اور کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہاں اگر آدمی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ اس کے نہ سمجھنے اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ آدمی اس کو جان کر اپنی منمانی اور نبوی فہم اور صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر اپنے ہی طرف سے کوئی اور فہم لا کر اس پر چل کر وہ گمراہ ہوگا اسی لیے آپ نے فرمایا لا يذیغ عنها بعدی ہونے والا ہی گمراہ ہوگا زاغہ کے مانا ہوتا ہے ٹیڑا جانا زاغہ کے معنی زیب کے معنی ٹیڑے پن کے ہوتے ہیں لا یزی گانہ اس راستے سے اگر کوئی مڑ کے آگے نکلتا ہے کہیں اور مڑ جاتا ہے میرے بعد میں تو ایسا آدمی وہی ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے جس کے لیے ہلاک ہونا مقدر ہے جو آدمی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے وہی آدمی سے ٹیڑا پن اختیار کرے گا من آئش م فصرا اخترافن کثیرہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا میں یاشمن کم جو کچھ اور جیے گا فص یار اخترافن وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا تو ایسے اختلاف کے دور میں کیا کرنا ہے فعال کم دما عرف تم من سنت تو تمہارے لیے میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو اس کا اہتمام تم پر لازم ہے تم میری سنت کی اتباع کرو وہ سنت الخلفا راشدین اور میرے خلفاء جو راشد ہیں مہدی ہیں راشد ہیں جن کا ڈسیجن صحیح ہے مہدی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے جن کے فیصلے اور جن کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے خواب اور رشت ادا کی ہے ہدایت عطا کی ہے ان خلفاء کے طریقے پر تم چلو اب وہ علیہ اور تم اس کو کیا کرو ابو علیہ بن نواز اپنی ڈاڑوں سے اپنی ڈاڑوں سے مضبوطی کے ساتھ اس راستے کو اس رسی کو اس طریقے کو تھامے رہو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ خلفۂ راشدین آپ کے بعد جو آپ کے صحابہ تھے ان کے راستے کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے آپ نے بہت ہی اچھے خلفہ اپنے پیچھے چھوڑے بہترین قسم کے افراد جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں آپ نے چھوڑے اور ان میں سے بھی خصوصی طور پر چار صحابہ ہیں جو بہت ہی زیادہ احترام اور اطباع کے لائق ہیں ونہ سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفۂ راشدین کی اتباع آپ نے ان کی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی سنت کے فہم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف رجوع کرے اس لیے کہ وہ پہلا معاشرہ تھا جو حق کی بنیاد پر قائم ہوا تھا یہ معاشرہ تھا جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے جس میں نبوی ربا شامل تھی آپ اس معاشرے کے اوپر راضی تھے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی سزا میں اس معاشرے کو بھی محفوظ رکھیں بلکہ سب سے زیادہ اس کو محفوظ رکھیں ہمارے لیے اگر ماخذ ہے تو کتاب و سنت ہے لیکن کتاب و سنت کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم کیا تھا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو سنتوں کا عام کریں یہ اگر عام ہو جائیں گی تو لوگوں کے لیے گمراہی کا امکان بہت گھٹ جائے گا سنتوں کے عام ہونے کے بعد گمراہی کا امکان کہاں رہتا ہے اس میں اپنی طرف سے منمانے مانا لے کر اس پر عمل کرنے کے لیے شروع ہو جانا اس کی ختم کرنے کے لیے کیا ذریعہ ہے اس کی ختم کرنے کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت پر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے ان کا فہم ان کا منہج کیا تھا یہ دو چیزیں اگر بنیادی طور پر آ جائیں تو ہم معاشرے میں اتباع سنت سے انحراب کو روکنے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت ادا فرمائیں اور قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق ادا فرمائیں توحید اور اتباع کو اپنی زندگی میں ایسے اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائیں جیسے ایک پرندے کے لیے دو پر ہوتے ہیں جن سے وہ اڑتا ہے اس کے بغیر آدمی کے اعمال کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا ممکن نہیں ہے سبحان اللّہ وحمد ہی سبحان کلّحمد الا شد اللّہ اللہ دستخر